ہم آدمی کو رائے اعتزال پر ڈالتے ہیں اور یہ بزرگ جب یہاں دن رات بیٹھا ہوا تقریباً کرتا رہتا تھا تبلیغ والوں کی طرف سے اور خوش ہوا کہ زندگی وقت پر دی ہے تو میں نے ان سے سمایا سمجھایا تھا کہ آپ کے آدمی کو ذہن، ذہنی تکلیف ہونے کا خطرہ ہے تو وہ اللہ کے بندے تو آپ کے جیب میں پیسے ہوں صحت آپ کے ٹھیک ہو جیب میں پیسے ڈالے ڈالیں جائیں کام کریں جب خدا نہ خاص طمار ہو گئے یا آپ تندرست ہو گئے پھر آپ کا پوچھنے کے لیے کوئی نہیں آنا اس کا نتیجہ ہوا کہ بیچارے کو تکلیف لاحق ہوگی آپ پندرہ سال ان بزنس کیے ہوئے ہیں آج تک ایسے ہی پھر رہا سڑکوں پر تو عام سلسلے میں رائے احتجال پر چلاتے ہیں ہمارا سب سے بڑا وظیفہ دنیا کا کام ہے جو آدمی دنیا کا کام کرتے ہیں پیسے کماتے ہیں وہ صاحب میرا جو ایک مشہور شیخ ہے وہ کہتا ہے کہ حساب سے سوکھن سی پٹل یاد آپ حساب کی اس اس نظر سر؟ تو ہمارا تو ہمارا تصورت ہی جدا ہے یہ تھالمی تصوری زیادہ میں کوئی بڑی حیثیت نہیں میری بڑی حیثیت نہیں کہ میں نے اس جدا کر دیا ہے کہ جو سلسلے کی بنیاد ہے مولانا شیخ ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بہت جامع شخصیت ہوں شیخر شیخ ولندر رحمۃ اللہ مطلب جیسی شخصیت جب تاریخ چلا رہی تھی تاریخ خلافت اتنی بصیرت والے آدمی جن کے مرید ہیں حسین مدین احمد اللہ علیہ ان کے نقشہ یات کو دیکھیں نقشہ یاد کو دیکھیں تو نقشہ یات میں اتنی سیاسی بصیرت ہے نقشہ یات میں اتنی سیاسی بصیرت ہے کہ وہ میکالے اور ولیم ہنٹر کی اتنی نہیں ہے جو اپمایا ناز شخصیات ہیں اور جتنا زور اس میں نقشہ یات میں اتنا چرچل میں نہیں ہے ان کا بڑا لیڈر گزرا ہے یہ حضرات تاریخ خلافت چلا رہے تھے اور تاریخ خلافت میں لوگوں کو مستعفی کر رہے تھے نوکریوں سے اور عام لوگوں کو حیرت کروا رہے تھے ہندوستان کو تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس تاریخ کا سوائے اس کے اور کوئی نظریہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو عام پوسٹوں سے محروم کر کے ہندوؤں کو لا رہا ہے گاندھی اور عام مسلمانوں کو ہندوستان سے نکال کر ہندوستان کو خالی کر رہا ہے جب تاریخ مکمل ہوئی تو یہی دو باتوں سامنے ہیں جس کو اس مرد پردیش نے کہا تھا پھر جب ترک موالات کی تاریخ میں کہا کہ ویلوں میں بغیر ٹکٹ کے سفر کرو اور حکومت کی چیزوں کو چھینو اور ان کو قبضہ کرو تو انہیں فرمایا کہ فتو تو یہ درست ہے کہ آصر حکومت ہے لیکن اس سے اس دونوں لوگوں میں ایک بیرحروی پیدا ہوگی اور یہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں گے تو کسی بات اسلامی حکومت بھی آ گئی ہوں گے ہماری یہ خراب ہے نا سرکاری یہ اس حتیہ کی وجہ سے کبھی سنا تھا آپ نے اس شخصیت کے ساتھ ساتھ مولانا شرساد رحمت ہے کہ جو تعدمی کے جانتے پھر جو ہے تو اس کے بعد یہ دوسری بات گئی تعلیمی خلافت کر کے موالات ہو گئی تیسری کون سی تھی جی نہ وہ تو پہلے کی ہے وہ تو ذرا پہلے ہے اس وقت ان کا حضرت رحمت اللہ علیہ کی اس وقت چیز اتنی نہیں ہوئی تھی پاکستان کی جس وقت کے جمیز الماعی ہند کا فارمولہ پاکستان کے بارے میں بہت زبردست ہم لوگ آپ لوگوں پاکستانی پاکستان پڑھتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں ہے جمیت الماعی ہند کا فارمولہ تھا مرکز میں پینتالیس فیصد ہیں مسلمانوں سے پینتالیس فیصد سیٹیں ہیں باوجود اتنی زیادہ آبادی ہونے کے ہندوؤں سے اور دس فیصد ہیں باقی اقلیتوں اس فارمولے میں عجیب راز تھا کہ پینتالیس فیصد مسلمان تھے لیکن جب تک وہ 10 فیصد اکلیتوں کو ساتھ نہ کرتے کوئی کام نہیں کر سکتے اور ہندو پینتالیس فیصد میں تعداد میں زیادہ تھا لیکن وہ بھی جب تک دس فیصد اقلیتوں کو, کو ساتھ نہ کریں یا پینتالیس فیصد مسلمانوں کو ساتھ نہ کریں کوئی کام نہیں کر سکتے تو یہ پینتالیس پینتالیس دس سے ایسا طور انہوں نے منایا تھا ترازو میں کہ تینوں کا وزن برابر تھا یعنی یہ دنیا سیاست میں یعنی یہ عبدالکلام آزاد اور شیخ الحین رحمۃ اللہ علیہ اور مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہ دنیا سیاست اس فارمولے کا جواب نہیں پیش کرتی <سلام> <سلام> لیکن اضر فارمین رحمت اللہ نے اس مخالفت کی اور کہا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ لوک علامہ اقبال نے مملکت جو جدا مملکت کا مری پیش کیا علامہ اقبال سے پہلے اضرت مولانا شلی صاحب نے پیش کیا علامہ اقبال سے کوئی ان کی پندرہ سال عمر سے زیادہ تھی فارمی رحمت اللہ علیہ ان کی اسی سے اوپر میں مفاد ہوئی چوالیس میں اور اقبال کی مفات ہوئی پینسٹھ سال کی عمر میں اٹتیس میں مفاد ہوئی ہے۔ تو اس میں بلکہ انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے یہ چار حضرات جو تھے چھبیس سال رحمۃ اللہ علیہ ضفر احمدانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سلمان نوی رحمۃ اللہ علیہ اور ظفر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے کہا کہ محمد علی جناب سے جا کر مذاکرات کرو اس کو پاکستان تو بن گیا آنا شروع کرو اس کے ساتھ پاکستان تو بن گیا ہم جو آپ کے پاس آئے پاکستان تو بن گیا ہم آپ سے یہ بات کرنے کے لیے آئے گا اس کا قانون آئین وغیرہ یہ کیا <تصفح> ہوگا <تصفح> کہتے ہیں جب سے یہ بات ہم نے کی آپ باہر گروہ اسٹارس آپ باہر گروزی اب غیر مقلد ہے لیڈیس نہ آ رہا ہو رہا ہے آپ باہر گروزی والے کا سیلے باہر مدا شیتان پاس ہو جاتا ہوں بعد کے فائدے کے وقت ہوتا ہے تو سزا شیتان پیک کر لیتا انہوں نے فرمایا کہ میں نے خواب میں محمد جناب کو آ, عربی لباس پہنے ہوئے سلح کی مجلس میں دیکھا ہے اب لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے لوگ مطلب کہتے ہیں کہ آگ میں پکوڑے کی طرح تل رہا میرے بھائی اس بات کے کہنے کا فائدہ نہیں ہے اگر ہے بھی تو فائدہ نہیں ہے اگر ان کی زبان سے بات نکل گئی ہے تو یہ کہنے کا فائدہ نہیں ہے ملک کے لیے اسلام کے لیے آخرت کے لیے اور دوسرا یہ ہے کسی عمل کی جیسے آج میں عذاب نہ ہو تو صحیح ضروری تو نہیں کہ ساری عمر عذاب رہے گا اور اس کے جو کام ہوئے نیک اس کی وجہ سے کسی وقت کسی کی دعا سے کسی وجہ سے مفرت ہو جاتی ہاں کہا, میں سلح کے لباس میں دیکھا ہے اور کے لباس کے سلح کی مجلس میں دیکھا ہے اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ پاکستان بنے گا اس کے ہاتھوں بنے گا تو لہذا اس کے ساتھ ہو کر ان کی پارٹی کو کرو کہ اسلامی قانون وغیرہ کے بارے میں ان کا ذہن صاف ہمارے ملان صاحب کہتے ہیں کہ ان چار حضرات کی دو گھنٹے کی ملاقات نے محمد علی جناز کے زین کو اسلامی قانون آئین کے بارے میں مکمل صاف کر دیا تھا اور دوسرے بزرگ ان کی طرف سے مجھے قادری سلسلے میں اجازت ہے خیال احمد صاحب خیال احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں پاکستان مسلم مسلم اس کو کیا کہتے ہیں طلبہ کی مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ممبر تھا اور جب محمد علی جناز صاحب تاریخ میں ہاں پر آئے تو ان کے ساتھ مجھے مسلم طرف سے گارڈ کے طور پر رکھا گیا تو اسمانیہ شروع کے کمرے میں ٹھہرے ہوئے تھے اور میں ان کے پیرے پر تھا اور میں نے پشت میں بات کر کہ ماں بھئی تو وہ گلیاں دیتے میں چوتے تو انہوں نے وہ جو پٹھان گلیاں دیتے ہیں کنجوری کرے تو کہتا ہے کہ وہ میں اس کو دیکھتا رہا یہ کام کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا کہ میں نے اس کو دیکھا اس کو شاہ کی نماز پڑی اب یہ بہت کامیں لگنی ہے صاحب کرتا میں دماغ مجھے سو پڑے دیر دو بجے اتنا تھکا ہوا تھا کہ کپڑے بوٹ جرامے سارے بغیر اسی جگہ گر کر ایک سو گیا میں اس کے ساتھ کام کرتا رہا پھر جب پاکستان بن گیا تو گورنر جنرل کو کرایا بنو بونو گول وہ کرایہ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں تھا کہ بس سے ملنے کے لیے وقت لینا ہوتا ہے سارے کوائف دینے ہوتے ہیں پروٹوکال جس کو کہتے ہیں جی پروٹوکال کا کیا ترجمہ ہوتا ہے جی اردو میں بڑا دنشور بنتے نا بولے نا آدھا بادشاہ باد شہباش ماشاء کہتے مجھے پتہ جی تو کیا آداب ہوتے ہیں مشین والا کرنا اسی کو میں خاموش بیٹھا ہوئے ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے مرداد صاحب آپ کو آواز آ رہی تھی سمجھ رہے تھے صاحب کو آواز آ رہی تھی سمجھ رہے تھے تو مناسبت کا فرق ہوتا ہے نا بر آواز اونچی کرنے سے ذرا آسان ہو جاتی ہے یہ بات ذرا بات آسان ہو جاتی ہے اللہ کیا بات تھی کہتے ہائی جال سے بنوں کہ ہائی اڈے پر اترا تو یہ ایسے خیا صاحب عجیب آدمی ہیں کہتے ہیں میں ساری رکاوٹوں کو پار کر کے سیدھے اس کے پاس جا کر کھڑا ہو مجھے پولیس والے ایس پی ادھر ادھر لوگ روکتے ہیں کہ مجھے کون روک سکتا تھا کہتے میں یاد افرو السلام علیکم تو کہتے اس کو میں یاد تھا اس نے کہا مسٹر خیال احمد تو میں نے کہا جی ہاں ساتھ اس کا تھا اے ڈی سی اے ڈی سی کو کیندر اسٹیٹ بھی کنسڈر کیڈیٹ ان کا وائی ناٹ وائی ناٹ سر والی بات نہیں ہے اکارڈنگ ٹو رولس کہتے ہیں کہ میں نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ اپنے ڈی سی کو کہا جو فوج کی طرف سے محافظ ہوتا ہے کہ کیا اس لڑکے کو آپ کارکن میں کمیشن کے لیے کر سکتے ہیں اس نے کہا اگر آپ چاہیں تو کیوں نہیں کر سکتا میری چاہت نہیں قانون کے مطابق تو یہ قانون کی بڑی پابندی کرنے والا آدمی تو کہتے اس بار پھر انہوں نے مجھے منتخب کر لیا گئے کہتے ہیں میں چلا گیا وہاں پر ٹریننگ کرتا تھا اور ٹریننگ کے دوران تو ہاں کہتے ہیں میں بو, موٹر سائیکل چلانا جانتا تھا مجھے ڈاک کے لیے بال کا خانے کر کرتا کہ دیکھ دفعہ میں ڈاک لے کر جا رہا تھا واپسی پر حادثہ ہوا اور میرا بازو ٹوٹ گیا تو کہتے ہیں اللہ کا فضل ہوا مجھ پر اللہ کا فضل ہوا رحم میں کرم ہوا کہ اللہ پاک نے میرا بازو توڑ گیا اس بازو کی وجہ سے میں فوج سے نکالا گیا تو سر دو چار گہری عزیوں نے کہا کہ پھر اس فوج کی رہے گا نا تو کہہ رہے تھے کہ اب یہ زیاکل کی طرف میں بیٹھا ہوا تھا اس کا خواب شرابی بولا صبح سے بولے نہ <تصفح> شرابی بتکار بنا ہوا تھا وہاں پہنچ پر بیٹھا ہوا تھا لیکن بعد میں اس طرح ہوا ہے یہ زیاد جو تھا نا یہ میرے قرضی دی اجازت یہ ہے تو یہ صاحب کی طرف سے خیال صاحب سبھی خلیفہ ہیں بابا محدود صاحب رحمۃ اللہ کی بابا اب محدود صاحب رحمۃ اللہ جو تھے وہ ایک سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے ایک سو ایک سو سال کی عمر میری ملاقات ان سے ہوئی ہے جب ان کی عمر ایک سو اکتالیس سال تھی سوالوں سے یہ <تصفح> بڑے عجیب و غریب آدمی تھے <تصفح> پتہ نہیں کس کس مالک میں رہے ہیں ان کی اولادیں ہیں شادیاں بیویاں بڑھ گئی بچے بوڑھے ہو گئے تو یہ پتہ نہیں شام سے جب شام کی اپنے خاندان کو چھوڑ کر آ رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ میں تو ہوں کوہستان کے علاقے کا اور آپ تم ساپتے پاروں پر کھڑے ہو گئے ہو تو میں اب سمجھتا ہوں کہ اب میری موت قریب ہے تو مجھے اجازت ٹرین کرتے وطن کو ہو ہو جاتا ہوں تو یہاں پر آ گئے تو اس کے بعد کوئی اسی سال تو یہاں تک یہاں پھر شادی کرنا پڑی اسی سال تو عجیب و غریب آدمی تھے ہاں جی اچھا ارب اس کی ارب روم کا کوئی یاد ہوا ہے پرانے زمانے میں اربوں کا اس میں لڑے ہیں یہ اور فیصلہ ہوا ہے کہ یہ والدہ نے ایسی ترفیف دی تھی کہ سلطنت عثمانیہ کے جو بادشاہ ہوتے تھے یہ آخری آخری سلطان عبد المجید گزرا ہے کون گزرا ہے عبد الحمید خان. خان کے یہ ذاتی دوست تھے اور جب ان کی طرف سے ہر سال حج کے لیے ان کا بلاوا ہوتا تھا تو یہ جا کر شاہی مہمان ہوتے تھے کہتا اس طرح ہوا کہ جب سندر عثمانیہ ختم ہو گئی سعودی حکومت آ گئی ابد الرزیز بن سعودی حکومت آ گئی تو کیا ایسے بعض بات باتیں مجھے ناگوار ہوئی میں نے اس کے خلاف کتاب لکھی کتاب لکھی کتاب شائع ہو گئی تو کہہ رہے اس پر مجھے پکڑا گیا گرفتار کیا گیا گرفتار کیا گیا اور گرفتاری کے بعد عبد الرزی بن سعود کے سامنے پیش کیا دی. تو بغاوت کے مقدمے میں اس کا یہ تھا کہ جب خود اقرار میرے سامنے کرے گا اپنی زبان سے کہ یہ کتاب میں آپ کتنے اخراج میں آپ کے خلاف ہو کے سنیں اس کی غرب میں اڑا دوں کوئی معلومات بھی کو اس نے کی کہ گیلانی سعادات میں سے شیخ اول ضیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے اور عالم ہے ایک وجہ سے تھوڑا تاثیر اولادمی ہے کہتے نے مجھے کھڑا کیا میری کتاب میرے ہاتھ میں دی اور کا اس کو پڑھو تو میں نے کہتے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریم پڑھا اور حمد السنا پڑھنے کے بعد میں آگے ہوا تو میری زبان بندوں جب اس کے خلاف جو مضمون شروع ہوا نا اس کو میں پڑھ نہیں سکتا باوجود کہتے پڑھتے کرا تو کہتے پڑھ نہیں سکتا تو کہ آدمی بڑا سمجھدار ہوشیار آدمی تو اس نے کہا ہو گیا ہے نظم ہو گیا ہے تو آگے سے جواب نہیں سکتے زبان بند ہوئی ہے تو خود ہی کہتے ہیں یہ نازم ہو گیا معاف ہو گیا تو جو صحیح فرما رہا ہوتے ہیں بڑے دل والے ہوتے ہیں معافی اور آدمی کو اپنی ریا کو بچانا اور معافی ان کے لیے ان کا طرز ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ آدمی کو بلایا اس کے لیے پرچا رکھو معلومات کی ان کا ذاتی دوست تھا پہلے بادشاہوں کا اور شاہی مہمان ہوتا تھا اس نے کہا کہ پکچہ دیکھو کہ ہر سال حج کو آئے گا اور جب آئے گا ہمارا مہمان ہوگا اور جس کو یہ حج کر کے واپس جائے گا تو میں زندہ رہا یا میں ہوں یا میں نہ ہوں تیس ہزار ریال اس کو دیے جائیں گے تیس ہزار ریال کا وہ ہوتا تھا تو خیال یہ کیسے اس بات پر یاد آ ہاں ایک طرح ہوا کہ یہ حال سے واپس آ رہے تھے کراچی کے آئی والے پارجہ لیٹ ہو گیا ایک بڑے آدمی تھے وہ ٹینس بگائے بیٹھے تھے ایک فوجی بینک پر لیٹا ہوا تھا تو اس نے دیکھا ایک بڑے آدمی اس نے کہا بابا جی آپ یہاں پر لیٹ جائیں جو خود زمین پر آ گیا جگہ چھوڑ دی اس کو اس پہ جب کر جا تو پھر اللہ بادشاہ بنا دے تو اس پہ خیال ہوا کہ بڑے عمر کا آدمی ہیں کوئی ساتھ آدمی ہیں ان کا در خوش ہونا دعا دے دی غلط بادشاہ بنا دو شاید جب یہ ہوا مارشل آرٹ بنا تو اس کو دعا یاد آئی آدمی یاد آیا پھر اس نے ڈھونڈا ڈھونڈ کر نکالا ہے اس نے پھر اس نے ایک پلاٹ دیا تھا ان کو اسلام آباد میں مکان پلاٹ ان کو دیا وہاں پر تو پھر وہ بلا لیا تھا ان کو یہیں پر تو خیال احمد صاحب کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ میں ہوتا تھا کہ اتنے میں انجے کا کہ آ گیا ملنے کے تو کوئی آدمی کو لانا لے جانا نہیں کرتا تھا اس سے پوچھا کہ فادر صاحب ہیں تو میں نے تو کہتے جا کر میں سے پوچھتا تھا کہ آدمی ملنے کے لیے آیا میں اس کو بتاؤں کہ ہے کہ نہیں ہے تو پھر جو ہے اس کو بلاؤ تو بلایا اس کو تو کہتے جگہ جب بولا تو اس کی, اس کی آواز میرے کانوں میں لگی کہ آواز میرے دماغ میں ہے جب میں بولا تو اس کے کانوں میں آواز لگی میرے کی یہ اس کے دماغ میں یہ آواز ہے تو اس سے خیال ہوئی دے کہ باہر سے مجھے دیکھا اس نے کہا خیال ہوں گا تو میں نے کہا ہاں کہتے ہیں میرا شکر تھا کابول میں جب میں تھا تو کہتے میں نے اس کو اس کا ہاتھ رکڑ کے کڑکڑ کڑ کیا اپنی ہڈی کو جب ٹوٹی تھی اس وقت تو اس کو بھی یاد کیا کہ ہڈی ٹوٹ گئی سے مجھے وہاں سے نکالا گیا اللہ کا فضل ہوئے بس پر بڑا خوش ہوا یہ عبد المعبود صاحب جو تھے یہ کچھ متقوین تھے قطب تقویم جو ہے یہ اللہ کا ایسا ہوتا ہے اس کو غوث بھی کہتے ہیں غوث بھی کہتے ہیں قطب تقمین بھی کہتے ہیں یہ بائی در جاتے ہیں جب ہم کہیں نا تو ان کے خیال میں غوث جو ہے وہ فریاد رس کیا دیکھو اللہ کے لوگ کسی اور فریاد فریادرست کہتے ہیں تو غوث کا کیا مانا ہے جی نہ اس کا میں آپ کو مانا بنا کر دیتا ہوں کی تو ان پڑھ آدمی آپ کیا جواب دیتے ہیں بولے ہم آپ بیٹھے ہوں ایسے سنا ہے اس کو یاد ہو فریاد رس نہیں ہے فریاد کو نہ ہے سوچ کریں ساتھ ریاض اور یہ کس وعدے سے بنا ہے آگا سے تو مغیث جو ہے تو اس کا کیا مانا بنتا ہے فریاد سننے والا ہاں جی اور ایک مغیث ہے اور ایک ریاس ہے اور اس نے غوث ہے ہاں جی یہ پیچیدہ سیزن عام نہ ہوئے تو کی بات نہیں ہوتی <laughs> وہ فریاد پناہ ہے یعنی ایسا اللہ کا الگ والا بندہ ہے جب یہ پکارتا ہے اللہ کو تو اللہ تبارک کی پکارنا فرماتا ہے اور ساری مخلوق کے لیے فرماتا ہے تو یہ وہ غوث ہے اضر محبوب صاحب آ, تقریم تھا ان ساری دنیا کا جو خاص فکیر اللہ کا ہوتا ہے اس کے دعا پر دنیا کے اللہ فیصلہ فرماتا ہے یہ وہ آدمی میں ایک وہ کھانو صاحب کہہ رہے تھے کہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا اور اثر کے بعد یہ کھڑے ہو گئے پریشان ایسے بس اس طرح ہوا کہ چھ جولائی چھ جولائی سن ستہتر اور آئی بات بغ بو تم نے کہا بچیا خدا خدا خیر رکھو ملک دے بچ لو کیلا نے خیر کر لی ملک ہمارا بچ گیا تو کہتے ہیں کیا رات کو سات جولائی کی رات کو دو بجے فوج نے ملک کا اقتدار سنبھال لیا اور چھ جولائی تھی اور ہماری جماعت نکلی ہوئی تھی منڈی بابود ہم ٹھہرے ہوئے تھے دس باتیں شروع ہو گئی رات کے دو بجے دو بجے رات کے میں سویا ہوا ہوں مسجد میں جماعت ہماری سوئی ہوئی ہے تو ٹینکوں کی گڑگڑ آج شروع ہو گئی اور سرمدار کے بعد جو لگ یہاں سے ٹینک اپنا باز چاہیے گزر کر اسلام کو جا رہے ہیں سوال نے میرے لیے میں جا کر اس بیٹھا اور تاریخ بہت زور و شور سے چل رہی تھی ووٹوں کے خلاف اس کا کیا نام تھا اس کو بنا تھا جی? تاریخ مستفیر. مستفیر. جا. جا. تاریخ مصطفی تھی نام تھا برہان گھر بعد میں کوئی چٹور ہوتا ہے اسلامی جمہوری اتحاد اس کا نام تھا اور قومی اتحاد کا نام ہے قومی اتحاد نام تو تاریخ چل رہی تھی اتنے آخر کو پہنچی ہوئی تھی کہ میں نے اس کی تعبیر مجھے اچھا خیال ہوا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ کل یہ ٹینک چلائے گا اور عام فائرنگ کرا کے کچھ تو خون کرے گا اور یہ قومی اتحاد کو کچل کر سوچ کو نافذ کر لے گا تو ساتھ جو ہمارے جاگے کچھ کچھ گرایا میں نے کہا کہ چاہ جاگیں وزو کریں اور نماز پڑھیں اور اللہ کے حضور گڑ گر خیر یہ گڑگڑ ہے اب آآ آآ پھر سوئے ہم تو میں نے خواب دیکھا کہ ایک مکان ہے جس کا دروازہ ہے جو مشرق کی طرف سے اور زیادہ بند ہے اور اس کی تین سیڑھیاں ہیں اور ایک سیڑھی پر جو تو بٹو کھڑا ہے منہ منہ اس کا کالا ہے پریشان ہے منہ اس کا کالا ہے صبح کی نماز کے بعد ہماری کسی ساتھ نے ناشتے کی دعوت کی ہوئی تھی ہم گئے گیس ناشتہ کر کے بھائی واپس ڈالتے ہیں پنجابی کہتے تھے مولوی جی مبارک مولوی مولوی جی مبارک مول جی کس جی بات کی مبارک کہ بوٹو گرفتار ہو گیا خیال محبوب صاحب کی بات آپ کو سنائی میں اور کوئی بات نہیں کی اور سنائے آپ یہ بینٹ پہنے جو جن جن بزرگوں سے خیر کا تعلق وہ ہوتا تو ان کی لہر آتی ہے تو ان خام بولنا پڑتا ایک عجیب واقعہ سناتے تھے یہ ابھی محبوب صاحب یہ بتا رہے تھے کہ پشاور شہر اتنا تھا کہ اس کی بلکی تاثیل اور اور علاقہ خالی تھا اس میں تعمیرات نہیں تھی کہتے ہیں ہاں چوک ہاں جو مینارا نی چوک کیا کہتے ہیں یہ گھڑی والا گڑھ کہ یہاں دودھ گوٹے کی دکان ہوتی تھی بیوی تھی بہت نیک سال عورت اور یہ آدمی در سخت تھا کہ ہیں اس کی وفات ہو گئی اس آدمی نے مجھ سے کہا کہ بڑا اس کے پیچھے غمگین تھا نرم خدمت کرنے والی بیوی بی اور خامن جو ہے کیڑا سخت آدمی ہو تو بیوی بی کے مرنے کے بعد برا حال ہوتا ہے ہاں سکتے بیٹے بہو کوئی سنتا نہیں ہاں اور بہت برا حالت کیا تو بہت تھا پریشان تھا تو وہ کیا چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی بی کو خواب میں دیکھوں یا کسی طرح دیکھوں تو اس کو خواب میں آ گئی خواب میں آ گئی اس نے کہا کہ آ... نہ اس کو خواب آیا کہ اگر تو اس کی قبر پر جا کر ایک شعر لکھے تو اس کو دیکھ سکتا ہے کیونکہ میرے پاس کا میں نے اس کے بارے میں یہ خواب دیکھا ہے تو کہتے ایسے میں نے غور کیا نہ تو میرے ذہن میں یہ شعر آ گیا کہ ساری زندگی تو نے مجھے پریشان کیا اور تکلیفوں میں اب کیا رکھا اب جب میری موت ہوگی تو اس کے بعد مجھے آرام سے نہیں چھوڑتے ہو ہوئے کہ قبر پر دیکھو تو یہ بھی تھا بڑا سادل ہو یہ سنگے کہ اگر صاحب نے ان نیچے تھے جب میں شہر دیکھوں گا تو پھر میں قبر کھول کر اس کو دیکھ سکتا ہوں <laughs> سیدھا سا ڈال ہیں یہ کیا ہے ایسے شیر کبر پر لکھا ہے اور کبر پر شیر لکھنے کے بعد کبر کو کھول دیا کھول دیا دیکھا کہ سورب کے پیروں کی طرف سے ایک گلاب کا پودا آیا ہوا ہے اس کے اوپر پھیلا ہوا ہے اور یہاں پر آیا ہوا ایک پھول ایک نیم کھلا سا پھول ہے اس کے آگے اس پر لگا ہوا خوشبو آ رہی ہے تو سادہ لو آج بھی دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا چلتے قبل میں نے کھولی تھی اس میں تو یہ نظارہ ہے تو ہم گوفا کی میں نے تو میں نہیں بتایا تھا لیکن چلو مجھے نہیں دکھا دو پھر جا کر میں نے اس کو دیکھا کسی آدمی دیکھا کبر بند کردر مولانا صاحب ہم سب ملنے کے لیے گئے تھے تو ان کے پاس بہت مخلوقات آتی تھی جو آدمیوں کو بٹھاتے تھے گلاس بلا شربت پڑھاتے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ کی دنیا حد آج سے نکال اتنے ہی وقت ہوتا ہم اضور مولانا صاحب کے <تصفح> ساتھ گئے تو پھر ہمیں انہوں نے بٹھا لیا بٹھا لیا پھر مولانا صاحب سے باتیں کی کیون نے کہا فارسی آپ کو آتی ہے انہوں نے کہا فارسی مجھے آتی ہے پھر انہوں نے کہا اپنی کوئی پتہ دو سو کے دو ہزار شہروں کی کتاب کا بتایا انہیں فارسی میں میرے اشعار وہ میں آپ کو دوں گا پھر فرمایا کہ مرزا غلامت کا دینی کے خلاف سب سے پہلی کتاب میں نے لکھی ہے آ, ننگی تلوار غلام قادنی کے سر پر اس کا کوئی انوان تھا تو وہ میں آپ کو دوں گا وہ ایسا موقع نہ ہو سکا کہ دوبارہ جا کر ان سے لیتے ہیں ہم تو ان کا ہوا جی وہ غریب جہاں ان کے خلاف کچھ لوگوں نے تذکرہ کیا کہ نوب اللہ جھوٹ بولتے ہیں یہ ایسی اتنی عمر نہیں ہے پھر مولانا بدوزی صاحب نے کہا کہ میرے وادر صاحب کو انہوں نے اپنی گود میں اٹھایا ہے اور میرے دادا کے دوستوں میں سے پھر کہہ رہے تھے ان کی ولایت اور ان کے معمبر ہونے اور ولی ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے باقی انسان حافظے میں کوئی بات وقت یاد نہیں رہتی ہے تو اس میں اگر کوئی کمی کوتائی ہو تو اہداف بات ہے ان کی ولایت میں اور ان کے معمبر ہونے میں شک نہیں ہے اس کی میں نے ڈانٹ سپوٹ کی ہے نا تو میں آپ کو اس کے بارے واقعہ سناؤں کیونکہ بڑی یہ سبق والی بات ہے اور یہ بڑی دانشوری کی بات ہے آپ خبر نہ ہو خدا جب ہمارے طریقے کو سیکھ لیں گے آئیں گے جائیں گے آپ اسی بار اللہ نے فضل کرنا چاہا تو بیل کوئی مشکل چیز نہیں ہے ٹھیک ہے نا بیل کوئی مشکل چیز نہیں ہے ہمارے لاہور کے بھائی ابو رفیق صاحب مرکز عشورہ رائے بن اس کے ممبر ہیں انہوں نے شوق سے اپنے بیٹے کو پالغ تاثیر عالم کیا مولوی عبود اللہ صاحب بہت سارا بچہ پالک و تاثیر عالم لگا کر اس زمانے میں نو مہینے لگواتے کر نو مہینے لگوائے پھر اس کو وقف کیا زندگی اس کی وقف انہوں کا طریقہ تھا کہ انہوں نے ایک, ایک سال مجنم روڑا میں اضرت مولانا سعید خان صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ رکھا میرے بڑے وہ کہہ رہے دوست تھے میں تو آ... تبلیغوں میں خورانٹ گزرا ہوں خورانٹ ہاں جی ابھی صاحب میرے بارے میں کہا کرتے تھے لڑکے کو کہتے کیسے اصل میں رہتے ہیں کہتے میں دوست میں جانا دوسلم نہ جاؤ اس میں ایک فدایا کسی کو امیر بننے نہیں دیتا ہے تو کسی اور میں جا تو خوشی بڑے ویسے کسی جگہ جاتے ہیں کسی کو امیر بننے نہیں دیتا اور کسی پر جائے مسئلہ قبضہ کیا ہوتا ہے میں تو چھوٹ بدھی آگے نہیں دیتا جی؟ تو یہ ہمارے ساتھی کہیں پر جائیں تھے گڑبڑ لوگ مسلوں میں گڑبڑ کرنا چاہیں نا اور وہ ہنگامہ کرنا چاہتے تو کہتے ہیں مسئلہ قبضہ کرنا ہے تم سب سے سوکھا ہوا تو اس سے ہم سب کوئی آگے نہیں آ سکتے تو خیر کیا بات تھی ہاں وہ تو یہ کلبا میرے ساتھ چونکہ جماعتوں میں چلتے رہے تھے بڑے بڑے عالم بڑے بڑے مفتی ہیں جی پورے ملکوں میں تو جہاں میرا جانا ہونا دھوکے سے یہ ٹھیک ہوئی اور بڑا تو موقع تھی اس کی بڑا اسلام کرتے اس پر تو ہمارے ساتھ جماعتوں میں چلے ہوئے ہیں زندگی ملاثر خان صاحب کے ساتھ جب یہ تھے تو ہماری بھی تشکیل تھی ایک تو مجھے جو مسئلہ ضرور پڑتا تھا میں بولیے بدرا صاحب سے پوچھتا تھا کہ ہمارا پیارا دوست تھا تو مجھے آسانی سے بتا دیتا تھا عمر وغیرہ کے حاج کی جو مسئلے تھے وہاں بڑا تھا پھر اس کو ایک سال کے لیے انگلینڈ کی ڈش کی ڈسکیو انگلینڈ کا مرکز جو ہے یہ بابوؤں کے حوالے ہے بابو کے حوالے ہے بابو جو ہیں تو مور پریسٹ ہیں انگریزی کیا ماورہ ہے بہت کرشچین دن پہ اسے بھی زیادہ کرشچین بنی ہوئے ہیں تو اگر بولا ہے یا سہمت اللہ کو دن کی فکر تھی اور ان بابو کو کام کی فکر تو بابر کی درد پیار کو ایک آدمی کہہ رہا تھا ایک تبلیغ کہہ رہا ہے دن دن کو دن قربان کے اللہ تبلیغ خان کی مثلاً دل تو جلن مثلاً سات سال دین دے جمع ہے سلی گی آب الماض مسے گی یا دن دن درخی گیم دل تباہ قربانی کہ قربان ہو لو اتنا اس کو فیم ہو گیا وہ شیب صاحب نہیں سمجھو گا اس بات میں ان کو کہہ رہا کہ دن کو دین پر قربان کرتا ہے تبدیل کا مزہ ہوتا ہے دین کو دین پر قربان کر جماعت کی نماز ہے وہاں آدمی کی وصولی ہے یہ سارا فردی دین ہے اور وہاں تو آدمی کو وصول کرتا ہے بے نماز نمازی بنتا ہے بے دین کی نماز بنتا ہے یہاں تو جماعت کی نماز چھوڑ کر گشت کریں گے اب یہ بابوؤں کی ترتیب تھی تبدیل بابو چھا گئے تھے جو علماء مشائق کو انہوں نے ازیت اور کوفت پہنچائی ہے اس کا میں گوا ہوں ہوا میں بات نہیں کر سکتا ہوں کہ مجھے آئے, آئے گا اسا اور آپ لوگ برداشت نہیں کر سکیں گے خیر جی وہاں بابو نے جس کو بتایا عبید کو انگلینڈ میں بیچارہ تالب ہو جا. وہ دن آج دن پاگل ہے اتنا کچھ وہ مرش جس کا نام اضر بولنا شف تھا یہ اس وقت احتجاج کو سمجھتا تھا اور اس وقت کیا رہتا کہ ایسے بچوں کے لیے اچھے اچھے کپڑے بناؤ اس کو کرکٹ کھیلنے کے لیے بے جو پارے یوز ہو گیا ہے تھوڑا تھوڑا خدایا کرو اس کی نوکری کا بندوبست تھوڑا پیسے کمائے اس کی شادی کے بندل بس کرو بچوں کو دو, دو چار کم, ایک, ایک دو بچوں کو کر لے پر یہ اٹھائے پھر اس کو ترغیب دو پھر یہ زندگی خود وقف کرے کہ بھائی اور رضیب زندگی اس کی تھی اور فقط تو کر رہا تھا کسی کسی اختیار دیا تھا میرے بھائی یہ بات ہے پھر باقیوں کو رحفت گڑا کے بھائی رضیف صاحب نے لاہور کے ریلوے اسٹیشن گیڈے پر دو سولہ کی دکان کھول کر دی تاکہ پیسے کمائیں اور غیر اللہ کو جیب میں ڈالیں جیب دل کے اوپر ہوتے ہیں نا تاکہ ان کا ماس ان کے دل پر لگے غیر اللہ کی ان کو میں تو سہولت میں ترقی غیر اللہ سے ترقی ہو ٹھیک ہے ڈال کیا ہے کہ مال موم کے لیے ڈھال ہے اگر یہ نہ ہو تو ہمیں یہ رومال ڈھال کیجیے گا رومال بنا کر آپ خون کر پھینک دیں یہ دنیا دار اس لیے یعنی یہ بلکہ چلیں گے آپ کو میں اس بتاؤ کو میں نے لکھا ہے آپ کو سنا دوں اضرت جی مولانا رحمتہ اللہ علیہ یعنی یہ سمندر جتنے گہرا دن گزرا ہے ہماری پہلی بیٹ ان سے ہوئی ہے اس نتر میں اور بعد میں جس طرح کہ مولانا صاحب رحم ان کی اجازت سے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تربیتی ممبول میں نے شروع کی ہے تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ بیچ اگرت جی کی ہونی چاہیے باقی میں آپ کو ساری ترتیبیں ذکر کے بتاؤں گا لیکن بیچ ان میں آپ کو نہیں کرتا کیونکہ وہ بہت بڑی شخصیت ہیں آج ملا فرماتے تھے کہ اس کے سامنے جب میں جاتا ہوں رجیت کا فرماتے تھے کہ جب میں ان کے سامنے جاتا ہوں تو ان کا اتنا اونچا مقام ہے دنیا تصوف سبق اور روحانیت میں کہ اس کو دیکھنے کے لیے پگڑی کرتی ہے پگڑی کرتی ہے اور بہت طرح نے حکمت دی تھی کہ کتنے عجیب غریب آدمیوں کو انہوں نے کنٹرول کیا کام ان سے لیا اس میں فساد بننے نہیں جاتا دیتے کام بڑی عجیب و غریب شخصیت میں نے کہا بی تم کی ہو تو کی شان جب میں ایک چیز کو مکمل کرتا تھا اور دوسری کی طرف جانا ہوتا تھا تو خواب میں حضرت تشریف لاتے تھے اور کوئی چیز حوالے کر دیتے تھے تو اس کا اندازہ ہوتا کہ ابھی پہلے پہلی بات مکمل ہو گئی ہے آپ دوسری شروع کرنے پڑے گی تو مہانا سانی نے مجھ آخر میں جب عمر زیادہ ہو گئی اور لوگ زیادہ ہو گئے تو بیت کرتے تھے لیکن تربیت کے لیے اپنے کسی خلیفہ کو دیتے تھے کیونکہ یہ جو باتیں لوگ کرتے ہیں نا کہ ہاتھ میں ہاتھ ملا دیا اور ایک آدمی ایسا ہے جس کو اس کے ملنے کے بعد ملنے کے لیے وقت بھی نہیں ہے یہ برکتی بیتیں ہوتی ہیں تربیت ہی نہیں ہوتی ہیں برکتی ضروری ہوتی ہے ہی نہیں ہوتی ہیں اور تربیت کے بغیر یہ آدمی صرف ہاتھ میں ہاتھ دینے سے بنتا نہیں ہے ایک لطیفہ آپ کو سنائے ہمارے رشتے ہزار اپنے بیٹے کو لے کر آئے یہ ایسا عجیب آدمی تھا مائرلسٹیشن تھا تو یہ جب جہاں مکان بن رہے ہوتے تھے وہاں یہ ٹھیکہ لیتا تھا بجلی لگانے کا ٹھیکہ یہ لیتا تھا تو مکان آپ بیس لاکھ کا مکان ہے تو دو ڈھائی لاکھ کے بجلی کا ٹھیکہ بھی اس میں ہوتا ہے پھر ایسا خدمت کی آدمی تھا کہ ایک مہینہ جب کام کرتا تھا تو مالک سمجھتا تھا کہ مجھے تو مفت کا بیٹا مل گیا پھر جو ہے تو ہر میں چاروں طرف نگاہ ڈالتے ہوئے کوئی غریب خاندان دے کر شادی بھی کر لیتا تھا پھر جو تو اپنے مالک کے پیر میں دباتی اسے کہا کہ اتنے پرچیز تھوڑکی پرگیز میں اتنا فائدہ ہے اور کام جلدی کرنے اتنا فائدہ ہے آپ سارے پیسے مجھے ادا کر دیں سارے پیسے اس سے بیک مشکل لے لیتا تھا اور دوسرا دن جو تو بیوی بی ایک عدت بچا اور ٹھیک اور مالے کے مکان کو چھوڑ کر آدمی ضائع ہوتا تھا تو اس کے والد صاحب کو بڑی شکر ہوئی اس کو لے کر آیا کہ یہاں بڑے بزرگ اللہ کے ولی ہیں حضرت مولانا نشور صاحب ان سے اس کو بیٹھ کراتا ہوں اور ہمارا رشتے دار ہے ایک بارے میں اس کا خیال ہوا اس کے پاس چھوڑوں گا تو آدمی سمجھ جائے گا اس نے آ کر بیٹھ کی بیت کرائی اور یہاں آدمی تھرباؤ شہر نے گاہد بھڑائی اس نے ایک ٹھیکہ لے لی ٹھیکہ لے لیا میرے بارے میں اس سے معلومات بھی اس کو اندازہ ہوا کہ آدمی اس کو پتا چلا کہ سروزے پر جا رہا ہے تو مجھ سے کہتا ہے آپ سروزے پر کیسے جائیں گے میں نے کہا میں تو سائیکل چلایا کرتا ہوں میں سائیکل پر جاؤں آؤں گا تو وہ ٹھیکے کھلی سزوکی لے کر آیا اور میرا سائیکل مجھے سب اس میں بیٹھا دیا میں نے کہا سائیکل گاڑی آ گئی تو کیا ڈالا ہوا کہ جیسے یہ کہتے ہیں سیرو راتھ لگا را رہا ہے خدمت کر رہا ہے تو اس خدمت میں اس کو منسوبہ ہوتا تھا کہ سے لیں گے اس سے لیں گے اس کو ہوں گے وہ کر رہا ختم کریں گے کر لے اچھا خیر ہو مجھے تو ختم نہیں کر سکا جی سر بشن بنا اب اس طرح ہوا کہ اب وہ رجحان کا بیٹا سلسلے میں آج آتا ہے یہاں پر ایک دن وہ رجحان تھی ہمارے کالج کی پڑی ہوئی وہ بڑی مشہور تھی اس کو سارے سارے اس کو باجی کیے تھے وہ ہمارے گھر آپ تھی رہی اور آپ کو پہچانتی ہوں باجی آپ کیسے آ ہیں اور اس نے کہا جی آپ کے ایک دار ہے اس نے میرے بجلی کا ٹھیکہ لیا ہوا تھا اور سارے پیسے لے کر بھاگ گیا ہے برا اشرف صاحب کا مریض ہے،, ہے آپ کا رشتے دار ہے آپ لوگوں کی وجہ سے ہم نے بڑا اکبار کیا اس پر وہ پیسے لے کر بھاگ کیے تو میں نے کہا اچھا اس بچے کو ہم بغیر نہیں دیں گے نہیں اس کو گرفتار کرایہ گیا پکڑایا اس کو میں تو عرض کیا بات ہے تربیت تربیت گرا تاجری مت نہیں سچ بات ہے کہ کوئی بجلی کا نہیں ہے کہ آدمی کا ہاتھ گایا اس کے اندر رو گئی بس آدمی کامن لگے ایسی بات کو نہیں ہے. وہ تو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے محنت کرتا ہے مجاہدہ کرتا ہے سب حال بدلتا ہے جی؟ اس کو بھی آگے دے. جا کر لیا بولے ڈاکٹ رہے ساخت نہ رہے ڈاک ہاتھ بندرا ڈاکٹر صاحب صاحب درجات درد کی شاہ صاحب ڈاکٹر صاحب چڑے نہیں تو بات کیا تھی ہاں تربیت کمی پڑتی ہے تو وہ سچ بات ہے خیر تو کے والد صاحب سے ہم نے شاہ جی سچ بات ہے گڑ جل پوترے کو ہمارے پاس لیا کہ ہمارے نام پر جل پتری کرو کر دیب صاحب نے بچوں کو پیسے کمانے پر لگایا ایک اور واقعہ میں آپ کو سناؤں ہوں یہاں پہ بھائی ابل تھے بھائی ابل صاحب نے اپنے بیٹے کو فارغ دو بیٹے کو موفارف تحصیل عالم بنایا بڑے بیٹے سے اس پر نو مہینے سے نو مہینے لگوائے پھر ڈیڑھ سال کا حج کروایا ایز جماعت نے پھر واپس آیا تو معاشی ضروریات کی اس کے دکان کھولی میں جمع وہ میرا دوست تھا وہ لڑکا بھی میں جماعت میں گیا ہوں ان کے ملے کی مسجد میں گیا ہوں وہ مسجد میں ملنے کو بھی نہیں آیا ہمارا گش کرنا چھوڑیں کیونکہ اس کو مصنوعی کر کے اوپر چلایا ہوا تھا جو باپ کی طرف سے جبری تھی جب اس جبری کرتی بھائی تو, تو دکان سے کیسے کمانا چاہتا تھا, تھا. اگر پیسے کما کر اس کا نفر جو ہے وہ سیر ہوگا کہیں اس کے بعد کہیں پھر اس کو فکر ہوگی پھر اگر اس کو توفیق دی تو پھر تو بتائے بو کر آئے گا ایسی بات نہیں ہوتی آدر جی کا تذکرہ آ گیا تھا یہاں روز طلبا ہوتے تھے اور وہ اوسائے ہوئے تھے بڑے زبردست طلبا تھے اور انہوں نے چار چار مین لگائے ہوئے ان کو داخل کیا تھا یہاں تاکہ یہاں تک تبدیلی کی تفصیلات ٹھیک کر جائیں یہ لوگ خیا لام ہو گئی کیونکہ یہاں کے بابو کی ترتیب پر تھے پرائمر کے بابو کی ترتیب پر تھے دن رات جوڑانا ان کے مستقبل کا ان کے امتحان کا ان کی پڑھائی کا خلط کرنا ادر جی مولانا رام رسن صاحب رحمت اللہ علیہ ان کو شکایت ہوئی پیڑھی میں اجتماع ہو رہا تھا مولانا صاحب اجتماع پر غروت شروعاتی جی مولانا رام رسن صاحب کے ساتھ بہت خصوصی تعلق تھا اور وہ بھی ان کے مقام کو جانتے تھے حضرت مولانا صاحب کے تو حضرت جی نے اس ارب طلبا کو بلایا اور حضرت ان کے ہاتھ پکڑے سب کیا اضر مولانا صاحب کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ دیا اور کہا حضرت ان کو پاس کرانا ہے اضر مولانا صاحب واپس آئے انہوں نے مجھے بلایا کہا بیٹا یہ اضرت جی نے ان ارب طلبا کے بارے میں کہا ہوا ہے ان کو پاس کرنا ہے اللہ کسان میرا تالک صاحب مولانا صاحب کے ساتھ بہت کلفی کا بلکہ اختار ملک صاحب ایک دفعہ آئے اور میرن صاحب مولانا صاحب سے باتیں کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ان کو نقصان ہوگا تو استحانہ طریقے سے باتیں کرتے ہیں کہ آواز جو تھا اونچا ہے اور جب کہ شہر کی آواز پر آواز کو اونچا نہیں کرنا یہاں تک کہ ذکر میں جو آدمی جرم لگانے سے پہلے زرم لگاتا ہے نا تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے سرسنا بہت مشکل ہوگا کیونکہ شہر سے پہلے چل رہا ہے کیا بات ہے یہ میں نے کہا بلانا صاحب یہ پاس نہیں ہوں گے کیسے پاس نہیں ہوں گے میں نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں یہ کیا کرتے ہیں بتاؤں کیا کرتے ہیں میں نے کہا سارا دن یہ پھرتے ہیں اور بولتے ہیں جس کو یہ گشت اور دعوت کہتے ہیں سوادن کھولنا گھرنا اور باتیں کرنا پھر جیت نے کہا ہوئے کہ آدھا کھانا نہیں کھائیں گے کہ ان کو نماز نہیں پڑتا ہم باوجود پکڑا کھانا پکانا گوشت بکرے کا لائے ہوتا ہے ایک ان میں سرنا بکت پڑھائی کا لیا کر کے اس کو پکاتا ہے ایک اے دو سارے گشتوں سے تھکے تھکائے ہوئے جاتے ہیں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں بکرے کا گوشت ماشاء اللہ پھر اب کھاتے بھی خوب ہیں وہ ایک آدمی موغا کھاتا ہے ایل. جس آدمی کے کھانے پر کنٹرول نہ میں جب دیکھ لیتا ہوں کھانے پر کنٹرول نہ ہو تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی کمال نہیں سیکھ سکے پیڑ پر قابو نہیں کر سکتا اور نہ, نہ کیا قابو کار, کرے گا है? اور خصوصاً یہ جو تھالمی سلسلہ ہے اس کو دا اچکا فائد رکھے گی لگا تو ہمیں تو اس کو یہ جس پر بند کے سٹیج پر بیٹھے سسال تقریبات میں تو میں اپنے سرسے والوں کو پہچاننا بس چار ڈک مصول خان صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھا ہڈیاں چمڑا اور کمزور بدن آئی تو میں ساتھی سے کہا مسی خان صاحب نے کہا تم نے پہلے دیکھا ہے میں نے کہا میں نے پہلے نہیں دیکھا ہے تو ہمارے ساتھی تو مان سے بیٹھے خراب صاحب تو بولو کوئی مہمان پوچھ رہا ہے میں لوگوں سے کہ یہ بڑا دیا سے گا کہ تو لوگوں نے کہا یہ مسیلہ خان خان کے ٹکڑا سال سر سان اللہ سفید بوڑھے لیکن اتنے خوبصورت اور معصوم جیسے چھوٹا بچہ جس پر کوئی گنا سبرا تبیر کا سب نہ ہو یہ بات تاجر سنا دیں آپ کو الحمد اللہ فکر صاحب کی خانقاہ میں میں گیا لا, میں یہاں جمعے کی میں نے تقریر کی جمع پڑھا کے میرے سین میں نکلا تو ایک لڑکا آیا مجھ سے ملا اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ کے خواب سنانا چاہتا ہوں میں نے کہا جی کیا صاحب؟ کہا میں نے خواب میں حضور صلی اللہ کی زیارت کی ہے حضور نے فرمایا کہ ہفتے ہفتہ بعد میرے بیٹے کی وفات گئے میں نے کہا خواب کی, کی تعبیر جی ہے کہ اس پر دنیا سے اس وقت کوئی اللہ کے خاص تعلق والا کوئی عالم اللہ کا سالک والا بندہ ہے ہفتہ بعد اس کی وفات ہونے والی تو دوسرے جمعے کو میں صبح سویرے اس زمانہ جمعے کی چھٹی ہوتی تھی صبح سویرے میں گیا مطلب صاحب کے خانقان لوگوں نے کہا کہ ڈاکٹر رہی صاحب کی وفات ہو ڈاکٹر صاحب یہ سال رحمۃ اللہ کے خلیفہ تھے تو وہ نے کہا اس جو خواب بتایا تھا وہ ٹھیک تھا ان کی وفات ہوئی ہے کہ اس کے بارے میں ہفتہ پہلے پیشنگوئی ہوئی ہے تو ایسا ہو سکتے ہے کہ اس کی بھی تعبیر ہو کہ خطب و رشاط یہ سکے خیر وہ واپس آیا تو ان کو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں یہاں پر اس بسز میں ہوں یہاں سے سامنے سے بہت بڑا جلوس آ رہا جس طرح کے اس ملک کے صدر کا آتا ہوتا ہے اس میں آگے موٹر سائیکلوں والے کمانڈو ہیں اور گاڑیاں ہیں بڑا دبدبا دبدبے والا جلوس آ رہا ہے تو جلوس کو دیکھنا چاہیے میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا جلوس ہے وہ کہتے ہیں ڈاکٹر دہائی صاحب کے اسٹیف لا رہے تو ڈاکٹر صاحب سفید کپڑے کپڑے ان کے تو جلوس آ رہا ہے اور کے پیچھے ایسے ٹھہر گیا پروکش ہو گیا تو میں اٹھا تو میں نے کہا ایک تو میں نے کہا جو بزر کو فات پاتے رہے ان کو میں خواب میں دیکھتا رہا ہوں بردست دیکھتا رہا ہوں ایسی شان کسی کی نہیں دیکھی ہے وہاں یہ نہیں ہے اور دوسرا اس بات کی دشاندہی ہو گئی کہ ہمارے سلسلے میں ان کا فیض آ گیا جو فات کے بعد جو فیض منتقل ہوتا ہے تو اللہ کے احسان ہے کہ ہمارے سلسلے میں بھی آ گیا تو میں کل پرواز ہوا کہ اس وعی رسول اکرم کو ان کی جو کتاب ہے اس کو نصاب میں داخل کروں تو اس کو میں داخل کیا اس کے بعد چلے تسکرا گیا ڈاکٹر صاحب کا تسکرا آ گیا ڈاکٹر صاحب مفتی شفیع صاحب کی طرح عالم نہیں تھے لیکن باطنی نسبت ان کی مفتی شفیع صاحب کے اوپر تھی نسپتی روحانیا ہوتی ہے وہ کسی کو یاد ہے وہ کہ بہت بڑی شخصیت شاہ شاہد اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں لیکن مدد جان جناب رحمۃ اللہ کی نسبت بات نہیں ان کے برابر تھی ان سے اوپر تھی کسی کو یاد ہے تو ایک ان پڑھ آدمی عام آدمی اور شاہ رحمۃ اللہ جو امیر المومنی خلاح حدیث ہیں حدیث کو لما کے درجے ہوتے ہیں استاد الحدیث شیخ الحدیث حافظ الحدیث امیر المومنین فی الحدیث ہاں جی اس طرح ہوتا ہے بزرگ صاحب استاد حدیث جو مشکاط وغیرہ پڑھاتا ہے ابھی پھر جب ترقی کرتا ہے تو بخاری پڑھانے کا بخاری مسلم پڑھاتے ہوتا ہے شیخ الحدیث ہوتا ہے اور پھر ساری حادیث جس آدمی کو یاد ہوتی ہے سہب صاحب سے کئی حافظ الحدیث ہوتے ہیں شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث ہیں اور شاید مولانا زخری صاحب رحمۃ اللہ علیہ امیر المین کا حدیث ہیں <متخل> ایک رائے ہماری عدت شا... شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے سرسے کی ہے اسلام اس نفس لائیں جی پر ہر چند ہو مشاہد ہے حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے بادر کہے بغیر <متخل> <متخل> یہ ہمارا شکر ہے ایک فارسی کا ہے اور ایک ہے تو وہ اردو کا ہے اس کو میں پڑھوں گا فارسی والے کا پہلا ترجمہ کروں گا پھر اس کو پڑھوں گا شجرا ہے طیبہ سلسلہ کشتیہ صابریا حضرت اشرف عزیز و حضرت یاسیمگین سوز. سوز العالمین یہ شہر میں نے اضافہ کیا ہے کیونکہ یہ جو شجرا تھا یہ شکیر احمد گنگوی اللہ علیہ تک تھا اور اس کے بعد ہماری جو اجازت ہے ان کے خلیفہ ہوئے ہیں یاسین نگینی رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلیفہ ہوئے ہیں شہاد رضی رحمۃ اللہ علیہ جن کے نام پر ہم نے شفی عزی رکھا ہے ان کے خلیفہ حضرت مولانا اشف صاحب ہوئے ہیں ان سے چونکہ مجھے اجازت ملی تھی تو زیادہ پہلے یہ تین نام جو ہے تو یہ میں نے شعر اضافہ کیا فارسی کا حضرت یاسین عضی کہ یا اللہ حضرت بلا اشرف صاحب شاد الرضی صاحب یاسین نگینوی صاحب بہرے عیشان سو درد اللہ عالم ضال الاچری کی وجہ سے میرے دل میں سو کی دولت بھی عطا فرما سیدی شیخ رشید احمد امام وقت خیش دے مرا صادق یقین از بحر جہاں شہر وہ سید وہ سردار اور شیخ جس کا نام رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ہے جو وقت کا امام گزرا یا اللہ سچا یقین اس کی وجہ کی وجہ سے اس کے درجے کی وجہ سے مجھے تو عطا فرما بحر امداد و بدور حضرت عازیم اللہ مجرم وکی رحمۃ اللہ علیہ اور عبد الرحیم بلاث رحمۃ برکت سے اور ابد باری ابد باری ابدی بکی ولی عبد الباری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عزد الدین مکی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے محمدی و محب اللہ و شاہ ابو سعید شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ پیر گزرے اور ان کے پیر محب اللہ رحمۃ اللہ علیہ گزرے اور ان کے جو ہے تو ابو سعید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہم نظام الدین جلال و ابدل قدوس اور نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ جلال الدین کبیر الحمۃ اللہ علیہ اور ابد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ہم محمد عارف حبد حق شیخ جلال اسی طرح جیس و عارف رحمۃ اللہ علیہ اور عبد الحق رضولوی رحمۃ اللہ علیہ اور جلال الدین تھان رحمۃ اللہ علیہ تو دو جلح الدین سلف ہیں ایک جلال الدین کبیر اللیہ اور ایک جلال الدین تھان ہم محمد عارف ہو ہم آباد شیخ جلال شمس الدین ترک علاؤ الدین فریدین دی ترک رحمۃ اللہ علیہ علاؤ الدین علی احمد کلیل رحمۃ اللہ علیہ اور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ قطب الدین قطب الدین الدین عثمان و شریف ہم محمود ابو یوسف محمد احمدی قطب الدین بختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ محن نو الدین اجن رحمۃ اللہ علیہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ شریف الدین ضمین رحمۃ اللہ علیہ اور محدود چشتی رحمۃ اللہ علیہ ابو یوسف رحمۃ اللہ لے. اور محمد احمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ صاحب وم بم شادو وبیر نام والو ہم فضی الشدی بو شاہ ابو صحد ساک شامی رحمۃ اللہ علیہ مم شادوری رحمۃ اللہ علیہ اور ابو وبیر رحمۃ اللہ علیہ بڑی نام والی گزری اور اس کے بعد حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور پھر اللہ کے خاص فقیر ابراہیم بن نظر الرحمۃ اللہ علیہ اور پھر ان کے شیخ حضیل بن ایاز رحمتہ عرب الواحد ہم حسن بصری علی فخر الدین سید القورین فخر العالی بشران نبی ان کے شیخ عبد الواض رحمۃ اللہ علیہ مکی ان کے شیخ حسف بصیر رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شیخ شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ علیہ وسلم. اور ان کو فیض ملا سید القن فخر العال بشرا نبی ان کو فیض ملا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بشارت دینے والے ساری کائنات کے سردار اللہ تبارک تعالیٰ کے خاص بندے ہیں پاک تم کل بے خیالِ غیرِ خیش بیرات خود شفا دلی میں دل کو غیر کے خیال سے فاک کر دے اور اپنی ذات کی با... اپنی ذات کی خاطر مجھے دلی بیماریوں سے شفا کا فرما حضرت حضرت یاسی نگیر مریشان سو دے دل اللہ العالمین سید شیخ رشید احمد مام وقت خیر دے مراد یقین بہر جا شنی بحرند بنورے حضرت عبد الرحی عبد دے عبد ابد آدی دین مکی بولی ام محمدی محب اللہ شاہ بوس اپنے مدنی جلالو اب احمدی ہم محمد آرے پو اب دات شیخے جلال سمس تو پری جدنی مددی ہم مجھ ندی اسمو شری ہم مدد بو مد مدی بو سا ہم فضے ابن احمد ہم فضل حسن السری علی فخر سید ال کو فخر العالمی مشرا نبی پاک غیر خیر خود راز دوسرا شعر ہمارا جو ہے خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے کا ہے اس میں عرف مولانا صاحب کو اجازت ملی ہے حضرت مولانا فقیر محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اور ان کو اجازت ملی ہے عظان رحمۃ اللہ علیہ سے ان کو پھر ملی عزت حجیم حضرت حجیم رد اللہ ملک اللہ علیہ سے تو یہ ان کا سلسلہ ہے اس میں اپنے مشائق کے لیے ایک شہر کا میں نے اضافہ کیا ہے وہ ہے حضرتف حضرت یشرف حضرت فقیر و تھانوی کے واسطے اشرف صاحب ہو گئے فقیرم صاحب ہو گئے اور ان کی شیر حضر تھانوی نے تو ایک اس کے دو تین شیر پڑھ لیتے ہیں ہم ویسے ذاتی کبریا کے واسطے اور غرب النات حضم المبیا کے واسطے اور سب اصال عال انبیاء کے واسطے درد در بدر پھرتی ہے خلگت علد جا کے واسطے آسرا تیرا ہے مج... آسرا تیرا ہے پر مجھ بے نوا کے واسطے رحم کر مجھ پر الہی اولیا کے واسطے ان بزرگوں کو شفی لایا ہوں میں ہو کر ملون کی جیو یل میری ان کی برکت سے قبول ہاتھ جاؤں جب تیرے آگے دعا کے واسطے دین میں مجھ مج... دین... مج کو شرف دے ہاتھ میں... میں دے مجھ کو علو یعنی برندی مجھ کو دے دور کر, میرے دل... دور, کر دل سے دور کر دل سے میرے ہر من کست اور ہر غلو ہر نقص غلوج ہے اس کو میرے دل سے دور کر دے دین دین مجھ کو شرف دے حق میں دے اور حقم دے مجھ کو غلو آگر مجھ کو بلندی دے اور دور کر دل سے میرے ہر من کست ہر غلو حضرت یشو فکیر و تھانوی کے واسطے خلق کو ہوتا ہے حل کو ہوتا ہے حج زیارت خانہ نصیب کر مجھے اپنی مدد سے حج مردانہ نصیب حاجی امداد اللہ ہے ضلع کے واسطے تو ایسی طرح کبھی کبھی پڑھنا ہوتا ہے اس کی برکات سلسلے میں ہوتی ہیں کہ یہ عام طور آپ کو سیزر سنا دیے آپ تیسرا سلسلہ جب تیسری کتاب میں تھا قابریت کا ہے تو وہ کتاب اس وقت نہیں ہے اس کو بھی پڑھتے سبحان اللہ تو یہ سچ بات یہ ہے کہ جس طرح پاور ہاؤس ہے پال لگا کر آخر تک بجلی کی تار پہنچاتے ہیں تو ایسے ہی جو علوم ظاہریا ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تو وہ تو قرآ پاک الفال کی شکل میں حادیث کے شکل میں کاغذوں پر لکھے ہوئے سفینہ سے ہم تک پہنچے ہیں سفینہ کہتے ہیں کس چیز کو کہتے ہیں سفینہ کا منع کیا ہے جی, جی؟ ایک اس کے کشتی ہے اور دوسرا اس کے لکھی ہوئی چیز بھی ہے نا جی تو یہ چیزیں یہ سفینہ کی شکل میں ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں پورے طرح محفوظ ہیں اور اس کے پیچھے جو کلب کا حال ہوا تھا کلب کا جو حال ہوا تھا دل میں جو گزری واردات اور بادل میں جو ہوئی پیدا ہوئے احوال یعنی؟ اور تاریخ ہوئی جو کیفیات کیا تین سب سب بولے جی ابھی تین کیا بولے تھے جی یہ شاید روشنی صاحب نے پڑھی کیا احوال واردات احوال کی احتیاط تو صرف یہ بھی کہ الفاظ پڑھے گئے ہیں اور الفاظ پڑھنے کے ساتھ جو ہے تو وہ کڑ پر لکھ دیئے گئے زمان سے پڑھ دیئے گئے اس کے پیچھے کچھ احوال کے احتیاط اور واردات کی جو کلب مطاہر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزری ہیں اور بدن مبارک آپ کے اس نے سنبھالی ہیں اور وہ اسی میں اور اس سے وہ جو ہے منتقل ہوئی ہیں جسے آپ لوگ کہتے ہیں ریفلیکٹ ہوئی ہیں وہ اس سے منتقل ہوئی ہیں Reflect ہوئی ہیں اور وہ منتقل ہو کر جو ہے تو وہ پہنچی ہیں وہ منتقل ہو کر پہنچی ہیں تو وہ بغیر رابطہ ہے واسطہ ہے جب تک وہ لہر کی شکل میں اٹھ کر گرتی دیں آدمی پر وہ نہیں آتی ہے ہمارا میں خان کہہ رہا تھا جس کی لہر ہے توحید وہ دریا تم ہو آجی. تو وہ ایک لہر ہے وہ الفاظ نہیں ہے हैं? اور لہر کی شکل میں ہی مبارک سنہیں مبارک اور بدم مبارک چھوڑ کر مشائق پر آئی ہیں اور لہر کی شکل میں موجود ہے چل رہی ہے تو ڈاکٹر سیاح صاحب سے میں نے کہا کہ خلافت تو آپ کی ہوئی ہے لیکن آپ نے سلسلہ کی دفعات نہیں دیکھی تو اس نے کہا کیفیات کہ میں نے کہا کیفیات کہ نہیں ہے نفات اور چیزیں ہیں نفات جو سلسلہ کی ہیں وہ اعتکاف میں کبھی کبھی آتی ہیں ہمیشہ وہ بھی نہیں آتی ہیں کیونکہ میں آیا ہے وہ تو ہوتا ہے یہاں بھی آ کر ہیں ہے تو انٹرنیٹ کو ٹیلیبین کو یاد کر رہے ہوتے ہیں ٹیلیبین کی شرلوں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں تو کئی دن لگتے ہیں کبھی تین دن میں ٹوٹتی ہیں کبھی چار دن میں ایسا سب ہمیں سات دن لگے ہیں اس مجمے کو توڑنے میں اور سات دن کے بعد پھر جو ہے تو انہیں کار کچھ ہونا شروع ہوا ہے لڑکیوں کی تصویریں دنوں میں لائے ہوئے ہوتے ہیں اور لائب ہوتے ہیں, ہیں. تصویر وہی اندر جلک رہی ہوتی ہے, تو ہے یا ٹوٹ جاتی ہے, پر بھول جاتی ہے. پھر ہو جاتے ہیں. تو وہ چیز وہ تو لہر کی شکل میں ہے فیل جو ہے یہ لہر کی شکل میں لکھا اس کو نا تو اس کو اسی کتاب سے پڑھیں کہ تو کسی کو شہر یاد آتا پھر شہر مجھے سنائے مولانا رفیع اس بانی صاحب آئے ہوئے تھے اور مولانا اب الرحمان صاحب اشرفی آئے ہوئے تھے ہاں بالکل اس کو پڑھتے ہیں تو وہ آئے ہوئے تھے پشاور یونیورسٹی کے ساتھ یہ فاغل مدافعت کے بارے میں کچھ مشاورت کر رہے تھے تو حضرت مولانا صاحب کے وائس سے سے ملے ہمارے سیرثریف اور شاندر صاحب کے صاحب نے بڑا اعزاز کیا یعنی اس نے ان کو بڑا اعزاز دیا اور ایک اسٹائم ہمارے مدینہ مسئلے کے پروگراموں کا اعزاز دیا تھا ابھی تک گلو گزار فر رہا ہے بابا بہت گلو گزار کرتا لگ باغ لکھنؤ کی شکایت کرتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتا شرابی ہے کہ باد ہے یہ ہے وہ ہے اخبی کشیخ کو, کو اپنی گاڑی پر مستی ہوتی ہے اس کو اپنی نماز پر مستی ہوتی ہے اس سے کیبر میں آئی ہو سکتی اور اس کو اپنے گنا سائز بھی حاصل ہو گئی میں تو خوار کیا ٹوٹا ٹوٹا آدمی ان کو چاہیے میرے اوپر پیر رکھ کر جائیں مبارک لوگ آس ہو سکتے ہیں میری بخرت ہو جائے تو اس نے بڑا اعزاز دیا اور بڑا تو بیٹھے ہوئے تھے مولانا صاحب کے سامنے ویسے میں متوجہ تھا مولانا صاحب ان کے مشاعر کی اولاد ہے تو جب آدمی کا خاص مہمان آتا ہے تو آدمی خاص چیز دینا چاہتا ہے یعنی تمہارے فکرا کے پاس جب ہوتا ہے تو اس کو مال و دولت دیں دنیا کی چیزیں دیں تو اس بار فکرا کہا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے تو ان چیزوں کے لیے نہیں آئے تھے آپ سینہ سے پوچھ دیں تو مزا تو جکی اور میری طرف دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ ایک تپش آگ کی آ جیسے مجھے گرما اور پھر میں نے دیکھا کہ تپش مچھ سے دیوار پر لگی تھی دی. اس دیوار پھر گرما دیجیے برہمان نے شہر پڑا پڑھا یہ بدلو میں تو یاد نہیں رہا ہوگا ساکی ترمستی سے کیا حال ہوا ہوگا, ہوگا. ساقی ترمستی سے کیا حال ہوا ہوگا جب یہ میں ظالم شیشے میں بھری ہوگی پڑو جی بھری ہمارا ہاں کہ تب پر توجہ کر رہا ہے اور میں جل بھول ہوں اور برداشت نہیں ہو رہی ہے تو اپنے شیشے میں جب بھری ہوگی کرا کل ہو کیا حال ہوا ہوگا سب سے اللہ خیر یعنی یہ چیز تو فضو برکات جو ہیں یہ اللہ تبارہ قرآن نہیں دیتا ہے بغیر واسطے رابطے کے جو مسلسل اور متصل ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھیک ہے اور خانسی پنڈی والا چلا گیا جو کہتا تھا کہ میں اس مضمون کو بیان کریں گے بس روکنا چاہتا ہوں آپ کی بیت ہو چکی ہے پہلے اچھا آپ آگے آئے ہیں بیٹھے آپ اچھا سن کے اس مضمون کو بیان کرنے کا کہا تھا اس کو بیان کر لیتے ہیں مال والا مضمون تو تفصیل سے بیان ہو گیا دوسرا ضلع جو انسان کو ستنے اور کرتا ہے وہ جذباتی شبانیا جذباتی جلسیاں ہیں جسے سیکس کہتے ہیں اللہ تبار فلاح انسان کو یہ اجیدت آتی ہے کہ افزائش نسل اسی وجہ سے ہوتی ہے ورنہ کوئی شادی نہ کرتا اگر کشش نہ ہوتی مزہ نہ ہوتا ہے بن ہوتی کوئی شادی کو تیار نہ ہوتا بال بچے اور بیویاں سڑ پھوڑتی ہیں آدمی اور میں نے اپنے اہل ویال کے ہاں چاہتا ہوں ایک دن باقاعدہ موت کی دعا مانگی ہے اللہ خوشیتہ بحران ہو رہا ہے کہ بل پر گزری ہے کہ میں پریشانی میں ہوں ایک آدمی اکتبر فاروق کا دوست تھا جاتی تو اس کو بیوی نے بہت تنگ کیا دوسرا شروع ہو گیا بہت تنگ کیا تو اس نے کہا کہ میں جا کر اب خلیفت المسلمین سے شکایت کروں گا اس کو ٹھیک کریں گے تو آ گیا نے بٹھایا اس کو اندر چلے گئے تو ان کی اہلیہ جو ان میں کل سومر حضرت علی عظلم کی بیٹی تھی اور نہ خوب سنائی ان کو باتیں آواز باہر بھی آ رہی یہ آدمی سننا آپ نے تو خیر باہر نکلا سے کہا آپ کیسے آئے تھے ان کے بعد میں جیسے آیا تھا ویسے آیا تھا آپ کچھ نہیں آیا تھا. <laughs> <laughs> <laughs> کیسے آئے تھے کی <laughs> <laughs> <laughs> <tobain> تو فر فر کہ میں جس کے لیے آیا تھا وہاں پر بر رہی تو میں بس چھوڑا اس کو سر انہیں سمجھایا کہ آدمی برداشت کرتا ہے گزارا کرتا ہے خیر میں نے جو دعا مانگی اپنی موت کی دعا ہو گئی قبول دعا قبول ہو گئی میں باہر نکلا بجلی کے تار کو ٹھیک کر رہا تھا اور بجلی کا چٹکا مجھے لگا بجلی نے پکڑا پکڑا پھر یہ ہوا کہ دعا تو قبول ہو گئی تھی لیکن تقدیر نافذ نہیں تھی تصویر تقدیر آ گیا تو دعا کو توڑ دیا اور دعا قبول ہو گئی اتنا مشکل کام ایسی ہے یورپ میں مجھ سے مسلمان یہ پوچھتے تھے کہ یہاں ادواجی زندگی نہیں اور یہ تباہ ہو رہا ہے مسلمان تباہ ہو گئے میں نے کہا جناب یاری ادواجی زندگی عورت سے ملنے کے مدد سے نہیں ہو سکتی وہ عبادت کی نیت سے ہو سکتی ہے جو فقٹ مسلمان کے پاس ہے اس وقت اور تمہارے مسلمان کے پاس بھی وہ نہیں ہے جو برطانیہ میں ہے وہ اس پار مسلمان کے پاس جو سوکھی روٹی پر پاکستان میں بیٹھا ہے ٹھیک ہے نا جی جنوبی افریقہ میں تھا جنوبی افریقہ ایسا خوبصورت ہے کہ جنک نظیر ملک ہے تو سر وغیرہ مجھے ساتھی کھڑاتے تھے نا تو ان کا خیال تھا کہ یہ تو بہت خوش ہوگا پاکستان کو بھول بھال گیا ہوگا تو کہا کہ سر آپ تو کیسے وقت گزرا میں نے کیسے محسوس ہوتا ہے کہ ایک سال ہو گیا پاکستان سے ہے وہ بڑی حضرت کیا سوچتا ہوں جمال کو کا دل ہی نہیں خوش ہوا صاحب کے پاس کیا اس سے جمال ہے اور اس سے جمال پہ روحانی ہے جھوٹ چھوپڑوں میں تو گڑا کے پاس رکھا ہے سبحان اللہ کہہ رہی تھی کہ جذبہ صاف فرمایا ہے افلاش نصر کے لیے ہے اور اگر آدمی اس کو قابو کر لے تو سو فیصد قابو میں آتا ہے اور نہ کرے تو آدمی کو کتابلی بنا کر چھوڑ دیتا ہے ایسی کوتاہیاں بیرہریاں سے ہوتی ہیں کتابی بنا ہوا ہوتا ہے اور اپنی تو قوت کو ضائع کر رہا تھا اور ایسے مزہ لکھی مزہ ایسا بہت بہت مزہ ہے نا اس میں بہت مزہ ہے لے کے جب آدمی اس کو قابو کر لیتا ہے اور پھر وہ آدمی جو اپنے جذبات حوالیوں کو قابو کیا اس قوت بہینیا اس کو سویا کہتے ہیں قوت بہنیا رحمت قوت بہمیا حیوانی قوت جب اس کو آدمی قابو کر لیتا ہے تو بدرمان سے قابو کر لیتے اس کو آدمی وہ بچت بھی ہے ہے تو یہ ہو کدھر جذبات بہمی جب قابو ہوتا ہے نا یہ جب قابو ہوتا ہے تو روحانیت میں اتنی قوت آتی ہے اتنی قوت آتی ہے جیسے کہ موبائل ڈال دیں بعد ڈیلی انجن میں کیا چیز ڈالتے ہیں <سؤال> جی ایس ٹی پی ڈالتے <سؤال> ہیں ڈیلی انجن ہو نا تو اس میں موبائل ڈالتے ہیں موبائل کے بعد ایس ٹی پی ڈالتے ہیں تو ایس ٹی پی جب ڈالتے ہیں تو اس کے اس لیٹر ڈال دیا ممبری شارا کرتا ہے نا انجن اچھلان لگاتا ہے اتنی اس میں قوت آتی ہے اتنی قوت اس میں آتی ہے اور کوئی ایسا آدمی جو نیا بالک ہوا ہوا جب بادشاہ وہ نہیں اس کے استعمال نہیں ہوئے ہوں ہمارے پاس آ جائے اور ہماری بات پہ مان کر چل لے اور اس کا پہلا کترا نہ گرا ہو اور بیٹھ جائے ہمارے سماج میں تو اس کو پتہ چلے گا کہ اس کی کتنی قوت ہے اتنا دفتاری ہوتا ہے کہ دس شادیوں میں نہیں ہوتا ہے اور اس وقت اس کے بعد اگر ساری دنیا کی بادشاہ ہے اس کو گئے ادھر بادشاہ ہے اور اگر یہ لطف ہے کس کو لیتے ہو تو بادشاہ پر لات مارے گا اس کو لے لے گا کلام ہمارے سمندر کا ڈھول باغی والی ہے جی؟ کلام توحیدی کلام اور ناتیہ کلام اور آرفانہ کلام ہے اور وہ سماج اس میں کہلبل اور حوث اور گفتار اور آنکھ کی چائی کے زخم میں بیان کیا جاتا ہے مضامین تصور کو اس کو ہمارے کشتی ہے اس کو بھی نہیں سنتے ہم تو جو احترام کرتے ہیں سماج جائز نہ جائز کو وہ اس پر ہوتا ہے وہ ڈھول باجے والی بات نہیں مطبع نا. مطبع نا. بات ہے فیض نہیں. تو اس کو اب صحیح بات یہ ہے ہمارے خاص اللہ چلے فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کو عشق ہو جاتا ہے محبت ہو جاتی ہے عورتوں سے یہ اختیاری اختیاری ہے دیکھ لیتے ہیں کسی کو تو کشش تو اللہ نے رکھی ہے جی؟ امام غزالی رحمت اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک سالہ نے اپنی تجلیات تجربیات جیسے خاص تجلی عورت میں رکھی ہے کیونکہ وہ تجلی جھلکتی ہے تو اس کا کشش ہوتی ہے آپ جی؟ دیکھتے ہیں آپ نا کہ اس کو ہوتے ہیں پھول بنتے ہیں سرو پی پیلے زر پیلے اور نیلے کاسمی پتے لگتے ہیں تو اس پر بھمرا آتا ہے پھر نرمدا جام کے منتقل ہوتے ہیں پھر اس میں پھل بنتا ہے غلہ بنتا ہے میوہ بنتا ہے بن جائے ساری کشش ختم ہو جاتی ہے کچھ بھی نہیں رہتا قیمتی چیز وہی ہوتی ہے یہ ساری کشش وہ پالینےشن کے لیے غلہ پیدا ہونے کے لیے رکھتی ہے لگی وہ بتا خود کو مقصد نہیں ہے نہیں ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھے وہ سائکیٹک مریض ہو گئے تو والدین کے ہوشیار تھے انہوں نے کو سلسلے میں لے آئی سیکٹرک مریض کو میں بیت نہیں کیا کرتا بیت عام لوگ بہت آسانی سے کرتے ہیں ہم سلسلے سے بیت میں سختی کرتے کوئی ضروری نہیں ہے اور سلسلے کی تعداد تو برانی نہیں ہے بیت میں نے نہیں کیا میں نے کہا یہ اپنا معالجہ کراتا رہے اور جو ہمارے بزرگوں کی بدرکات اس کے سلسلے میں, میں اس کی رہنمائی کروں گا آواز کی آ رہی ہے جی کسی کو نہیں آ رہے بتا دیں جی میں اس کی کروں گا اللہ نفضل فرمائے گا خیر وہ کرتے کرتے اللہ نے کیا اس کے امتحان پاس ہو گئے یہ بیماری قابو آ گئی ہاں جی اور اس کی شادی ہو رہی تو شادی کا اس کا نکاح نکاح پڑنے کے اس کا آئیں گے اس کی شادی میں لیا پائیں گے ہمارے پنجابی مریض اور شہر والے مریض یہ بڑے خوش ہیں وہاں پہ اور میں کہا تھا بیٹھ کے شیخ ہجرا دیے ان کے حصے میں جو جن کو بیٹھ کی زیادہ ضرورت رہے تھے وہ کہیں ہجڑا ہو جاتے ہیں جی تو ان کو سیکس ہی نہیں رہتی اس لیے اور تو کیسے بٹھائی وہ تم وہ کیسے تھا اور میں اس میں گئے کہاں گئے تھے جی گئے تھے چنوڑ گئے تھے نا وہ ڈاکٹر سلیم کے گھر تھا پڑی بیٹھے تھے اس کے گھر گئے تھے نا گھر کے گھر کے اندر انہوں نے کمرہ مارے لی ہے گھر کے اندر نہیں یا اللہ آپ جو ہے تو ہم دونوں کی بن کر بیٹھے ہوں گے پردہ ہے یا اللہ کیا کریں تو کے لیے ہم ساری کے وقت نکلیں گے بہت تو سوئی ہوئی تھی باقی پھر ہم نے کہا کہ ہم نہیں نکلتے آپ کیا کریں ایسے ہمارے شہر والے اس کی وہ نیم پر میں کیا اس کی رخصتی کے وقت میں گیا <تصالح> کے بعد جب گیا تو انہوں نے مجھے لے کر کے اوپر تو میں تھا ساتھ میافدل تھا میافدل یہ بھی ساتھ ہے آپ یہ غیر شادی شدہ آدمی ہاں جی اس بات کی کوشش میں کہیں اس زمانے میں کوئی منگنی منگنی میں نہیں ہوتی کہیں شادی کہاں ہوگی تو سیدھے ہم مجھ مجھے لے گئے اندر اس جگہ کھڑا کر دیا یہاں لڑکیاں ناچ لیں گے اور ڈال بازے بج رہے لڑکیاں ناچ لیں گے ابدل بھی اب مجھ، مجھ، مجھ، مجھ میں میرے ڈر کے بارے میں بیٹھ سکتا ہے میں چھوڑ سکتا ہوں دیکھ سکتا ہوں دیکھتے ہو کیسے آجی نہیں دیکھتا ہے کیسی بڑی تھمی بیک اپ کی لڑکیاں ہیں کہ پڑیاں ہیں دیکھتے ہیں کہ پھولوں میں کیا چیز کوشش ہو بس یہ کو تو اپنی مستقبل میں پڑا ہوا ہے والا بجے تو پڑے میں گار ڈالی آئے گا لڑکیاں ناچ پہ تو مجھے فوراً مجھے پڑھوا رہا کلام بارد ہو گیا کہ پھول بننے کی خوشی میں مسکرائی تھی کیا خبر تھی یہ تغیر موت کا پیغام تو میں نے سے کہا کہ سارا اس کو جمال تمہارا میں مٹی میں مل جائے گا کچھ بھی نہیں رہے ان کو میں نے پڑھا تو مجھے وجہ ہو ہو ان کو اپنا وجد ہو رہا ڈانس ڈوٹ ڈمکے کا ہو رہا اپنا وجہ دوں گیا آج میں بیٹا ہو جانا آج ہم کا مطلب اپنے سوز و سات سے نیچے اترے تو نکلنے کا وقت سر نیچے اترے تو گاڑی میں بیٹھا مجھے چلانا ہی نہیں رہتا کسی بڑے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو تو اس کے ہاتھ کاپتے ہیں اپنے والد صاحب کے پاس بیٹھا اس کے ہاتھ کاپتے ہیں میرے ساتھ رہے تو کے ہاتھ کاپتے ہیں اور میرے تاریخ ایفیئن کا یاد رکھ سب گاڑی ٹھیک چلے یہ مجھے رہا ہے کہ آدمی رہا ہے شہری پڑ رہا ان کے حسن جمال میں لوگوں کوشش کی لوگوں کو کی کشش کی ہوگی ہمیں تو وہ فنا نظر آئی جس پر تاری ہونے والی ہے پرت ہے پر خرف ہے شب نمکو فنا کی تعلیم ہم بھی ہیں منتظر ایک نظر کرم ہونے تک پھر جو ہے تو اگلی بات خواجہ مجدور صاحب نے کہی ہے کیا کہیے پر لکھوایا نہ کدھر ہے پکڑوائیں پکڑوائیں عیش و شرت کا یہ حالت کیف و مستی کی بلند اپنا تخیر کر یہ سب باتیں ہیں بستی کی جہاں دراصل ویرانہ ہے گو صورت ہے بستی کی بس سی حقیقت ہے فرح بے خواب ہستی کی کہ بند ہو اور آدمی افسانہ ہو جائے بس سی بات ہے میں نے کہا بول کر وہ بات کھلی میں نے کہا ہم نے اپنی دوربین سے دیکھا جی ان کا اپنا حال تھا ہمارا اپنا حال تھا سب حال اللہ صحیح بات ہے سنا جو پکار رہی ہے پکار رہی ہے پکار رہی ہے میں نے مضمون رکھا ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں انسان خدا تعالیٰ کا انکار کر سکتا ہے رسول کا انکار کر سکتا ہے آخرت کا انکار کر سکتا ہے لیکن ایک حقیقت ایسی جس کا انکار نہیں کر سکتا وہ موت ہے جان جانی ہے جا کر رہے گی موت آنی ہے آ کر رہے گی یہ شہر بھی یا شاید ہم تو درے کا شہر ہے وہ کھڑا کرتے تھے کلکت ہار جی کو چکھنی ہے موت اور تم کو کیا مت پورے پورے بدلے ملیں گے پھر جو کوئی دور کیا گیا دو سے اور داخل کیا گئے جنت میں اس کا کام تو بن گیا پھول <سلام> بننے کی خوشی میں مسکرائی تھی کلی پھول بننے کی خوشی میں مسکرائی تھی کلی کیا خبر تھی تو موت کا پیغام ہے کیا خبر تھی تو موت کا پیغام ہے الموت قبر کلو نفس شاروہ قبر بابن کلو نفسن داخلوہ موت ایک پیالہ ہے جی اسے نفس پہ پینا ہے اور قبر ایک دروازہ ہے اسے آج نفتے جس سے آج نفس میں داخل ہونا ہے حضرت بنا صاحب ساتھ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کے شعر اگر شاہی رازی الرحمۃ اللہ علیہ دہلوی تھا شہر پڑھا کرتے تھے شب تاریخ راہ باریک منزل دور من تنہا دستمگیر یا اللہ دستمگیر یا اللہ اس کا ترجم شہر میں ہی میں نے کیا ہے ایک لاکھ کوشش کے باوجود کرو اس کا مانا نہ سکا انہوں نے راہ باریک کیا راہ باریک اور راہ تیری میں نے اس کا کیا شب تاریخ راہ باریک منزل دور من تنہا دستنگیر یا اللہ دستمگیر یا اللہ تاریخ رات اندھیری راہ ہے راہی منزل دور اور ہم تنہا پکڑی او ہاتھ یا اللہ پکڑیو ہاتھ یا اللہ بارہ دن کی آخرا آباد ہے ان کے لیے تو بشارت ہے الموت المعت جسر یو سر حدیبی موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملا دیتا ہے یہ کسی کا مقولہ ہے کہ حدیث ہے جی اچھا بڑی صحیح ہوا نشلو کار دکھو نکلو کار سر نسلو ہاں جی یاد آیا کچھ بھی اللہ کشش نسبت صوفیہ کی ہے چمک حدیث وری نہیں ہے اس میں کتا ہوں یاد حدیث کے اپنے ایک چمک ہوتی ہے اس کے نور ہوتا ہے روشنی <تصفح> عجیب تو یہ صوفیہ کے خلاف میں بڑی کشش ہوتی ہے ہلاوت مزہ ہوتا ہے لیکن اس کو ور نہیں ہوتا ہے. المود تجسم یوسل الحبیب الحبیب موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملا دیتا ہے اگر شاہ کا بھی خیر کرتے کرتے بلا سے میں تکلیف کیا ہے سکون خاطر بھی کم نہیں ہے بلا سے نظام میں تکلیف کیا ہے سکون خاطر بھی کم نہیں ہے کسی سے ملنے کی ہیں امیدیں کسی سے چھٹنے کا غم نہیں ہے کسی سے ملنے کی ہیں امیدیں کسی سے چھٹنے کا غم نہیں ہے بلا سے مزہ میں تکلیف کیا ہے سکون خاطر بھی کم نہیں ہے کسی سے ملنے کی ہیں امید کسی سے چھٹنے کا غم نہیں ہے مست بولند نات پستی کی جہاں برس بیران ہے تو سورت ہے بستی کی بس اتنی سی حقیقت پر بے خواب ہستی کی, کی, کی آخیں بند ہوں آدمی افسان ہو جائے کیا آخیں بند ہوں آدمی آسان ہو جائے ہمارا سال ہے کینیڈا میں ہوتا ہے اگر مولانا صاحب سے بیس ہے تو اس کی شادی ہوئی تھی لیکن کچھ مسئلہ ہو گیا کہ آدگی ہو گئی تو بغیر شادی کے پھر کیا آپ نے پر کیا گزرے کے بعد آیا میں نے کہا کہ میرا بے تخلاف دوست بھی تھا یہاں کا کٹا تھا میرے ساتھ تو میں نے کہا بغیر خدمتلے گٹ سو گٹھ بڑھ کے دنیا جان بھائی تباہڑی بھی سب ایک دس واپس تو اس نے کہا الحمدللہ ایک دن بھی متاثر نہیں ہوئے نیم برہنا ای ننگی ننگی ننگی ننگ سے ایک دن متاثر نہیں ہو سوچا کہ جو ملاقات باغ سیکھا تھا بس اس مراکز میں لگتا ہوں بس محبویت ہو جاتی فر نہیں. نہیں عالم خان گائز اسکالرشپ پر گیا دوبارہ شیر حسن صاحب کو اور, اور عالم خان کو امریکیوں نے دوبارہ بلایا کیونکہ پی ایچ ڈی جی کر کے آئے ہیں اور ان کی تعریف کو شکست دے کر آئے پھر بلایا انہیں شیر حسن صاحب تو خیر مولانا خلیفت کامل شخصیت اور علم خان صاحب بھی مرید تھا خلیفہ مرید تھا سال گزار کے جب آیا تو میں کہتا ہمارا بےت اور خدار ہے میں نے اس، چلو توسٹرا سیکس جذباتی جل، جمسیا جو ہیں یہ تو ہارمون بدن کے جو حدود کے کے ہارمون کا بینڈ بازا ہے اس کو بجائے طائقہ اس کو بجائے تو بچتا ہے میں بجائے تو نہیں بچتا ہے میں نے کہا تمہارا مطلب کیا اور اس نے کہا کہ خیالات اگر ذہن پر آئیں چھائیں ان کو آدمی اندر بٹھائے خیالات کو تو اس کے نتیجے میں آدمی سے گنا ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا مجھے بہت اللہ ہے ایک سال مجھے کوئی تکلیف نہیں میں, اور تکلیف نہیں میں نے اور مدد کر ہوں ہم نے اپنے بادل میں خیال ہی داخل نہیں دیا ہم نے اپنے بادش میں خیال ہی داخل نہیں دیا تو اثر کیسے آئے وہ تو جب رنگ روک لیتا ہے تو واپس آ کر تو اس پر مراقبہ کرتا ہے سوچتے ہیں آنکھیں ایسی تھیں ہانس ایسے تھے رفتار ایسے تھے بال ایسے تھے اور یاد کرتے کرتے یہاں تک وہ تصویر پکی ہوتی ہے پھر جو ہے آشر کے نو نامرات اپنا اخراجدار کرتے ہیں جو آدمی کو سمجھایا کہ اس کو چھوڑ دے تو نقصان دے وہ جو ہے اس کو نہ کہتے ہیں اور اس کو برا لگتا ہے جو اس کی باتوں کو سڑا رہا اور پسند کر رہا کہ رضا کہتے ہیں رضدار را... کو کہتے آر ہیں غم گسار چارہ ساز غم مسار کو یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ کوئی چارہ ساز ہوتا ہے کوئی غم گسار ہوتا ہے نا یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ کوئی چارہ ساز ہوتا ہے کوئی غم گسار ہوتا یعنی. ایک کیدنی ڈاک تھا تو اس کو ایک نر پسند آئی ہوئی تھی تو اس نے نرس کی ڈپٹی میرے وارڈ میں لگائی کہ اس کی حفاظت ہو جی. اور خود اسے ملنے کے لیے آتے تھے دیکھنے کے لیے اس کو آتے تو مجھے میں کہ نے کہا کہ ہم نے تو اپنا فائر کرنا ہے اس طرح اس کو قیدنی سے مسلمان کرنا ہے اور فائر کرنے کے لیے اس لیے, لیے کچھ کچھ کچ وقت اس کے ساتھ تیریں گے یعنی. تو جو بایا بڑا خوش ہوتا تو ہمارے لیے کوک موک منگاتا ہاں جی پھر جو اس کو دیکھ بھال کے پھر مجھ سے کیا جاتا تھا آجی صاحب دیکھو نا کتنی خوبصورت نہیں ہے کتنی معصوم نہیں ہے آج چلا جاتا تھا خیال ہونا اس کو مسلمان ہونے کی توفیق تھا شادی تو نہیں ہوئی کیونکہ وہ تو تقدیر کا مسئلہ تھا مسلمان کیا کہا کرتا ہوں کہ میں اس یونیورسٹی میں دو ایل کے پیچھے بیٹھا ہوا ہوں تو کہتے وہ کون سے ایل ہے میں نے کہا ایک لور اور ایک لیڈر یہ دو دوسرے شکار ہوتے ہیں آ جائے قریب نا بعض شکار ہوئے بغیر نہیں رہتا ہے کئی اور گاڑیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسی آئی سے شکار ہوئے تھے باہر اللہ حی تو خیر کیا بات ہے جی کہا گئی تو آپ سوچے نہیں وہ سوچتے ابھی تو اس کا سنکرہ کرتے ہیں لوگ اس کی تعلیم کرتا ہے کہ بلب والے تعلیم کیا کرو اس سے ایمان پکا ہوتا ہے اور اس کی صفات کی تعلیم کرتا ہے لوگوں کا پھر کوئی صاحب بیان کر سنتا ہے یہ اور پہاڑ پکا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ آپ یہ ہے تو عاشق نامراد ہو گیا تو اس نے کمایا ہے راجی طور پر کسب کیا ہے اس کو دور کرنے کا طریقہ ہے وہ کرتے ہیں مفید یہ ہو گیا جس بار شوانیہ تاری ہوتے ہیں تو اس وقت اس پہ تاری ہوئے تھے تو جگہ کو بدل دیا اس جگہ سے چلا جا کسی اچھی آدمی کے پاس جا کر بیٹھتا کر کوئی ایسی کتاب پڑھنا شروع کر دے تو روزہ اس وقت خراب ظاہل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا بالکل تو ایسی بات ہی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب خدمت وغیرہ بغ... بغ... بغ... بغ... کرتے تھے انہوں نے کہا امتحان ہو رہا ہے کا دعا وغیرہ کی تو آدمی کیا فیل ہو گیا تو میں نے کہا بڑا یہ اس میں کچھ آدمی گڑبڑ آگے آ رہی ہے تو اس نے ایک روکا دیا اس نے کہا کہ اس کی ایک عورت ہے وہ میرے پیچھے پڑ گئی ہے تو میں نے کہا کہ اس کو چھوڑا اس کے پیچھے پڑ گیا تم بھی اس کے پیچھے پڑ گئے ہو نا پرساد بتاؤ مجھے <laughs> <laughs> <laughs> آپ سے خراب کیجیے تو پھیل گئے وہ جو آفسے میں قوت ہوتی ہے اسی سے تول ہوا تو کب ان شاء اللہ اس کو, اس کو اب دلت ہے، اس بلا کو نکال تو بلا نکالی اس نے اذان کے بعد ہی کریں گے اگر مولانا صاحب رحمتہ ہمیں ایک کہانی سناتے تھے نکاح شہر میں ایک آدمی تھا غلام کی بری کیونکہ وفات پا آ گیا زمانہ گزر گیا کون تھا کون آپ نہیں غلام کو ایک لڑکی پسند آتی تو امی کی بڑی خدمت کرتا تھا آدمی کے پیچھے پڑا ہوا کہ میری شادی کراؤ تو اندازہ تھا کہ ہمارے فائدے کے نہیں ہے اس جگہ تو امی نے کوشش کر کے اس کی شادی کرا دی شادی کرا دی تو کچھ دن کے بعد امیپکات کا جوش و خروش جانی کا ختم ہو جائے گا تو بھول جائے گا اسے کافی دنوں کے بارے نے کہا پشاور کے ان کو زبان نے پوچھا وہ رام چود کہ جی جی امی جی اس بلا पड़े پڑھے اس بلا کو بھولے ہو تو کہتے ہیں اس نے بڑی معصومیت سے بے ساختگی سے جواب دیا آدمیوں کی پڑھنے والی چیز جو بھولنے والی چیز ہے وہ اس بات کو کہتے تھے مگر ایسا نارم مارتے تھے کہ چھت اٹھ جائے جن لوگوں نے دیکھا ہوں بیٹھے تھے ان کو یاد ہے نہیں سر فلاح سے کمزور راجنی تھی بارے میں اسلام کہ اس وقت وہ اللہ کو اللہ کہنے پڑھوں چھت جائے کہتے ہیں کوئی کو پلوڑا اس لیے مارتا میں جلال وہ کوئی بھولنے والی جس نے سارے کائنات کا اس نے جمال پیدا کیا شکل ہے جن سے تو بچہ سر ہوا ہے اور زیادہ صبر کر جس نے اس کو پیدا کیا یہ جاتی سر وہ ہے کیسا ہے آپ کو سنا دوں یٹک کے کئی لوگوں سے میں نے سنا ہے کہہ رہے کہتے, کہتے, کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے صاحب سارے اللہ کے تالق والے کام کرتے تھے لوہار کا کوئی حق میں ہوتا ہے کوئی مخالف ہوتا ہے کوئی کہتے ہیں بڑا نزیگ ہے کوئی کہتے ہیں بڑا بزرگ ہے سارے چل دے یہ بات اور زمانے میں یہ اون کو کاٹتے تھے تکلے پر تکلا کیڑا ہو جائے اس کے پاس لوہار کے پاس لے جانا ٹھیک کرنے کے لیے ایک ہی لڑکی اپنے چرخے کا تکلا اس پر اون کاٹتی تھی وہ ٹھیک کرنے کے لیے لائی لوار ڈالتا ہے پھر کوٹتا ہے تو اس کو ایسے دیکھتا ہے پھر پانی میں ڈالتا ہے پھر ٹھیک اور ہے تب وہ کام کرتا ہے تو ایڑکی لائی تو اس نے کو, کو لیا اس کو رکھا آگے پا. بہت خوبصورت لڑکی ہے ایسے کو دیکھا بہت خوبصورت بچے کو دیکھا دیکھتے ہی دیکھتے تو جو مخالفین تو نے کہا کہ میرے بزرگ جو شو بابا سے کل جینے ڈالنا اس پر دگوری لگیا لے نظر نہ پاگی کرنا یہ بابا صاحب جو تھے بزرگ بنے بیٹھے تھے خوبصورت لڑکی آئی اس کو دیکھ رہے ہیں ایسا دیکھ رہے ہیں نظر ہی نہیں ہٹا تو یہ باتیں کی تو ان کو اس سے ہوش ہوا تو اتنے میں تکڑا جیسے سرخ ہو گیا تھا آگ میں وہ تکڑا انہوں ہاتھ سے نکالا اور آنکھ میں ایسے کیا سرخ وہ بجا ایسے کیا بجا اور پورن آنکھیں کھولی کئی سالوں یہ قسم خدا کی اگر اس سورت کو دیکھا ہو جب اس کو دیکھا تو ذاتلال کے حسن جمال کی طرف توجہ ہوئی اور اگر میں اس طرف دیکھ رہا رہ ہوں گا لیکن میں اس کو نہیں دیکھ رہا تھا وہ محبیت تھی ذات الجلال کے حسن اور جمال اور کبریائی اور شان اور رنگینی اور شادابی اور اس کی خوشبو اس میں پھر وہ تھی ماہویت ماحولت ہو گئی ملاسا شعر پڑا ہے اے مصور تیرے ہاتھوں کی بلائیں لے لوں اے مصور ترے ہاتھوں کی بلائیں لے لوں کیا تصویر بنائی میرے بہلانے اے مصور تیرے ہاتھوں کی بلائیں لوں مس تیرے ہاتھوں کی بلائیں لوں کیا تصویر بنائی میرے بہلانے کو کیا تصویر بنائی میرے بہلانے کو کا شہر ہے لیکن ایک مسئلہ یاد نہیں رہا اس کو پڑھتے ہاں. میرے بھائی بہت حوصل آزواد کے ساتھ وابستگی کرنی ہے جس نے ساری کائنات کو حسن مخشا جس کے پیچھے تو لٹو ہوا پھر رہا ہے تو اس کے ساتھ وابستگی کیوں نہیں کرتا ٹھیک ہے رضام بھی ان جائیں گے جی پکڑتے جائیں گے آپ سب سے پہلے آپ آئیں کہ آپ پورے برس رہے ہیں پہلے حافظ صاحب کو آئے اس کا حق زیادہ ہے حافظ صاحب کو پہلے لائیں آپ بھی آپ ماشاء اللہ, اللہ. پھر آپ کا پکڑیں دوسرے حافظ صاحب آئے جی. پہلے حافظ صاحب کو آگے لائیں پھر سادات جو ہے ہم کو آگے لائیں گے سادات پہلے پکڑیں گے آگے پیچھے چلتے جائیں لوگ پکڑتے ہیں جو جو بیٹھ کرنے چاہتے ہیں پھر آگے آئے کپڑے کو پکڑتے ساتھ اور باندھ ہیں رومال باندھ کے ساتھ ڈاکٹر سیاح صاحب آپ کے پاس رومال ہے آپ کے پاس رومال ہے باندھ ہیں رومال ان کو بیٹھنے کی جگہ دیں آگے پکڑتے جائیں ساتھ ہی میرے بات میں کہوں وہ کیسے جائیں گے محمد اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالی کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں ایمان لایا میں اللہ تعالیٰ پرشتوں پر فرشتوں پر کتابوں پر اصولوں پر آخرت کے دن پر تقدیر پر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لایا میں اللہ تعالیٰ پر ایسے کہ وہ ہے اپنے ناموں اپنے ناموں اور صفات کے ساتھ اور قبول کیا میں نے اور قبول کیا میں نے اس کے جملہ حکام کو اس کے جملہ حکام کو زبان کے اقرار اور دل کی تصدیق کے ساتھ کرتا ہوں میں کفر سے سے بید سے ڈھیبت سے چگلی سے بتکاری سے پرایا مال حرام کھانے سے سارے کبیرا گناہوں سے سارے قبیرہ قبیرہ سے سے اور وعدہ کرتا ہوں اور واضح کرتا ہوں کہ, کہ میں پڑھائی اور واجبات کی, کی, کی پوری پابندی کروں گا پوری کروں گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وسلم کی سنت کو باتوں کی مضبوطی سے بات کرتا ہوں میں حضرت مولانا, مولانا محمد, محمد اشرف صاحب کے ہاتھ پر ڈاکٹر فجا محمد کے واسطے سے اور اپنے آپ کو کشتی پادریا نشبندیہ اور داخل کر تو اسلائی نفس کا جو پہلا سفا ہے فوٹو فوٹوس کر کے ان کو دے دیں گے جو ترتیب ہے فوٹو سلیڈ کرا کے پھر ان کو ساتھیوں کو دے دیں گے اس کا پہلا درجہ ہے اس کے مطابق کام شروع کریں گے ٹھیک ہے نا الحمد للہ البینسلامی یا حسن وکین من من لا منهم محمد اب بنا ہو بنا اج ناظرین یاط نا کتا تیم جلنا المنتقمین <سؤال> اما اللهم صل علی محمد و علی mm <clears throat> الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد الله حيا على الصلاه حيا على السلام حيا على الصلاه حيا على الصلاه قام للصلاه قام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 اللہ اکبر اللہ حامد اللہ اکبر اللہ اکبر Allahu Akbar Allah, Allah. Allah. الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر ALLAHU AKABAT ALLAHU AKABAT but I